اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ قَبَاؤُ مِنَ النَّاسِ مَا لِلَّهِ مِنْ حَاجَةٍ إِنْ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ یا مطلب اور غریبی وقت مطلب جواب مطلب ابھی کے دل میں تازہ معاذ کرو کر میں تبدیل کیا روپی کا منم کرے گا اوثر کے آمن وا سب خبر کا ملوا کے ہاتھ کر کے آمن س کو کرا تفیق کر مسلط آدھی سوگر دشمن جواب دینے جائےمن سرو دا. من دارا، یاد رجائی تھی ولا تقول دارنا الفاظ مصغبی بنائے جان الفاظ ہوا انزم تنص کے مسائل تکفل جن کی پکڑ مجروہ کی نہیں ہے وہ سب قبول ہو گئے داغ نہیں نلی مجروہ پرے تو کہیں ثابت ہوا زو پرے زنائی پانی ہو چھ جو خبری سے شرکن کرے ابراہیم السلام کا اسلام کو عیدرا تمام کٹران کا حکم کرے یاد واجب کی قارب ہوئی یہ جہنہا جی اکم اعتراض وطاہیر قبلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکر مدینی منوری تشریف راوہ ورج رجلت اوکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلی معمول تجازہ رہا رہنا جس طرح مقدس کا منگو کا منگو المقدس کا کھائے پیت المقدس خشان کیلے او مدینم منورا انگا قبلی پر طرح مانے اور خانہ کعبہ کے مدینی جنوب درخت نبی علیہ السلام صدی معمود سے کہ تبا بیت المقدس نبی علیہ السلام شپارت میں آشی شپارت میں آشی, آشی. موسکرے لے بیت المقدس دقیقی راوی سو کوئی شپارت میں آشی یا کوئی غلت میں آشی اصل کی من سویرے بالتی نیا نیا چلے بالکی نہ بال نو گئی اس بار سویرے رسول اللہ سے اللہ مکہ ندی سلام پانچ مجھے سویرا سنوں کو ہی نہائے پارا نتی بہا چیلنے جپوبی آدی وجہ سے منگی ہاؤ جیونے دے بے جیونے پراب کئی جا دے آر مخالف ہر پیدا کی براہیم منگل ملنا جد نلکو ماں وم کشو گرد جی پہ منگل سہا گول مشرفری اللہ کم کر مت کر کوئی کا جواب دے دلال دروظ کرتا جمع داد جواب کا مطلب تھا اللہ اور دلارے پیغمبر سنت مطابق نہ اللہ ہو سکی یا بول کے برابر آورے. اول مطلب پیغام پر دا دا دا اللہ تو مراد کے پیغام پڑ گئے ما یار نجات بغیر دسمت نہ میچ کے بےغمر دسمت کا بے لائی سوا اللہ بری دنیا کی کامیاب کی آخرت کی جالنا گمے کا مانا د گردی سہا بہت مراد کون کون خیر گیل ابر چیز کون کون ہم فَطَاعَةُ مَنْ طَلَبَ خَرَكَ التَّابُ او تَادُ الْغَرَوَلِي يَا تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فْزِيْرَةُ تَادُ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ لَأَنِ الْمُنكَرِ وَلِذَالِكَ جَنَّاكُمْ وْوُجُوبُ فَرْضِ لِكُلِّ تَادُ أُمَّةً وَكَفَا تُولِ مطلب تھا عدالت کا نیوئی تونگا اللہ تم شہیدہ داوری یبون خلق کو تم کی علامات شہید کا مانا دہید کا مانا د گواہ نو <ملس interrupted> <TRAINee> <imit> <to> <shayida> یو علیہ السلام نے محندہ دکھنے کے لئے جب آپ کے دعوت بیان کرے یو السلام دکھنے آو یسوش نحنیم سواتا نحنیم سواتا آو گواہان کی جو مت کے لئے آمبار لترکولی سواتا آلان ونر وسو گم شہیدہ شی والا پیسہ بر پتا تمہاری شہید گوائی پریا جہایا وسو آلے گم شہیدہ ماں جال نیبلا دلندی رگر منڈلہ آگا کون سی آلے نگر مت دا تحریر خیبلی بھی کر گئی وما جالنا خبلت اللہ دی نتگا گولموں خیبلہ آغا خیبلہ جنید پاہی اللہ لینہ علامہ بانگا دیلے پارا جسرگن کموں میں یک کبی اور رسول نمیان خلیب والاکی دی یعنی دا تحریر خیبلہ دا, دا کی آغا مطبی جنی مطبی جن سرگن آوری مستی مستی دوارا سرکل کے سمبر کے سام کا تم خرد کرو کہ تمہیں پتھر دی جواب اللہ خدائی دیجیے برباد کی مان تم عملنا نو اور اے جو مال نبر باج ان اللہ لا یی اجل ان اللہ بن ناز یقین اللہ بخرق الرو اور وہی جوان دے تنرا تظن بو وجی کبی سماع کل نور ینق فلتن تروا رضیات طمانیہ یوم ان کثیر البلد ا یوم مشرانوں حفو کرتا عام مقصرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بیت اللہ دمشران قبلہ بیت اللہ قلقہ محبت تعلق دیت اللہ قلقہ اللہ خمقہ بیت المقصر مکہ نبی علیہ السلام قدی حفو ندی سلام کا تلبار آگے پریشان لوگ سمنا پریشان مانا اڑ کد نا ویل منتر کلو کاج ہے مستا وج ہاکا یاد نا مج ایک ویر کا پوجاری دمتا تو پوچاری کی اللہ حکومت کہ بڑا جیت اللہ کا مت یو تقلو کی اگر معنی اول معنی چاہیتا جیتر جواہا ماں چکل رہا او برگر نمشاہ رہا کی لاتر جواہا سوائے پہچانتی آئیں گا اگر جو پہنم اروس ہاں اروس پاہی ترائی محبت ندازوہ بدئی پڑی کرائی یو تقلو اگر معنی آگا بدلیگی کے نظیرام حالاتی جی رسول اللہ علیہ السلام مقدس کا نبی علیہ السلام پریشان اور اور اوپای تموز وحوشی لزو بیت اللہ کا مخدر لیکن اشبارت وغیر صنیات کی پیغامبر نوزو کو بیت اللہ بیت المقدس کا نبی علیہ السلام کو الفقر اراج و بیت المقدس کا نقول جیسے پیغامبر کا وحی چیزی جیسے پیغامبر پریشانی کیا بیت المقدس نجی بیت اللہ کا مخدر پریشانی کیا اوو جیس وگی سلام پتر آدر جی. ہے <تصفح> دا لیکن آئندگی کی سکا دیکھا جی سر پون جی ادا وجہ مسجد آرام درفی مسجد آرام تھا پون جی وجہ رتر مسجد آرام مراج ندی نیم کرے تمہارے شدر و و اللہ دا مطلب تھا مکھی بھی تو مساقب مستدی بھائی تو پچاسر کتنے بہادر کی تو متاثر دسنت گیت ووزی وجہ کا شدر المسجد الحرام مقیم فحیظ ما کنسو فولیو جواب کنشدره و انللذینا تشکاہ خلق حسول کتاب ورفردی آغاز ورکرشید آغاز کتاب لیاعلمونہ وفیدی جاننہو دابدعویی تقلنی الحفظ آبیت سن ربیم بمخلقلت کتاب ورکرشیدی حاوی حفردی آغازی ابو بجی علی اللہ <سؤال> وفیدی خبر آمائی حملون انہو کی ضلیل <سؤال> کو اللہ تعالیٰ کی آہو سب کے ہم بردہ دلگی مکہ بات تحقیدتے بھی لئے انہو دا تحقیدتے اور یہ سب کو نتا کی تازت جو کم خلقا کا ات گرا کرے نہ پیسہ برا رسا تھا بداری نکلی اور دیوجنا پکار مقابلے پر مسلم جو مولا عوام مولا جو مہینے اوتا درد فسل فیار ہو چاہی رکھا دا کے پکڑ گیا اور تم کرے احاد گرا دونا گرا گرو اللہ باغ نہ تو تم نے پیسا مرا دادی کا دوں و ماں ما بازو اسدو کو ہر مفتی موشید پوری وہ ماحد پتی کی فات. وما بازو جسر کے لئے کبلہ کا بازو اور انگیز بازی ددو ناکہ جدا وکبلی دبازو یوگو ننظارہ کبلی دمجر کے نظارہ ددو دندسج ولا انیس پاس احوام احوام کتتتائیشی رسیالا تدو من باز ما جاہتا من العرم دنو خدا کی جسر قدل ارزاد وقرآن کتاب خلق یعنی کتاب یاری پونا او کتاب کما یاری پونا اپنا او نا ناغور بھی کہ کمازم دو کوئی با جس کل ہی خسن با جا ساز لینے دنے سن پھولے اکدارا تقول پیغمبر میں خسن کم جو ابن ابو حق دو پیغمبر ہو کما یاریتونہ ابناہم وئن فریقا منہم یقینی یوڈلدہو لیکنمون الحق بٹی حق حق بٹنے اکتامی لکھے اللہ وہم یعلمون ادوخ قولی الحق من رب حق کمانا دا بیان کمانا دا عذاب دل کا عذاب الحق یا رب کا داد ربر من سکون یا العقلا یہ رب کا تحویز کے بلا من پلا سکون دا منل منتری تاہی کے پیینے ماں خالدہ کا ابا آزاد کی قدم کو بلا تقونن من المنکرین ولکل ہداۃ ومولیا ولکل کفارہ حا حاری وثی ہر طور او ذپل انکار کہیں یغودی کے خود انکار کہیں مصراعی کے کل کہیں لا عبادت رب یا کل کل اور کلکم سازی کا بھی متابت گئی دا, دا ہری طرف سے ہوا دا دا کے پل خیر رامنڈا کا حکم ڈالتا تھا یعنی آگے رامنڈا حکم جاری کے ساتھ گئی وقت پور سے بتا میتا اللہ دے دا دو دول اللہ مقدور مسجد آرام سے رف سے بیٹھ رہا تھا وہی کرتا درد طرف اللہ کے بارے میرے اللہ یہ خبر ہے تم جی پیغمبر بغل متر آرام درخت تم نے اللہ دیا گیا دیا تمہار کون تم بغلو اجوا کو غلوم إلا إستثناء دا. إستثناء لهم خطيب بمعنى ذلك أعيو إستثناء متصلة لها معنى ذلك متصل لكم لأن الله يكون للناس كنشري مخالفين لهم عليكم فتاثمان يا حجة الدليل إلا الذين ظللون منهم من قربي دليل خبر بلقي ظالمان لا إستثناء متصل, متصل لها شنشی اور دا لگے نو مقالی لڑا بتاؤ مانے کی شریر بک نمراتی عام کلا یاد ناخ نمرات کی یہ کورات آجمان کورات کی ڈالی کو سلام تھا یہ تم مقدر سب کے بہ مت ہے نتاب اوپر دوئے والیلی اللہ یکنہ لیلنا جنشید یہو دولا علیکم بطا تو حجت زبانا لیکن الَّذِينَ ظُلَمُونَ مِنْهُمْ لیکن دلائل بنجی دلیل بنجی ظالمان قطا تو دلائل باطل یحسد جون علیکم بطا تو حجت باطل دلائل بطا درمائی راوی اللہ اللہ یکنہ بلا گئی من دا ہل گم تا دام کے جنمنی متی ترپور کی زمانہ مسنا آرے والے ادیم نہیں مجھے پور کی زمان پتا دو سوا کما اتم سوہا ہر کم کی دنیا بھی سورن کے رام بار نیل کوم ساد نیل کوم باز مین یعنی انسان دے اور یو ڈی بجے آجے کو بتاؤ آیا کوئی بتاؤں بلو عالمی ویو آلمی کوم کئی بتاؤں احکام لم تھی رسا کے آیا ویوکر آیات ما آگے نا مختلف آگے نہ اللہ اور دے مجھے یو گل اتیا گرم آیا اردی دو پہ میرے پریسل اللہ وتاب وکمتا و علم کمالم تکالم وہ کتا تھا مالم تک کنتالم ابھی کی حکم وہ ملان رہا تو وہ راضر تھا فص گرونی یاد کرے کی ماں فس گرونی ماں یاد کرے آپ روپ سبر گرو وی کا منوالی پتی وسلا حاصل ان نی وسلہ ہندوری اللہ جبر بہت گنامت یادت ربلا رہی کہ اللہ بکین اللہ کا مکے کی شادی خبر کا بھائی ولا سب کرو یہ کرو بھی تدیل اللہ مانا دادا اللہ کلکشی مرگ راگی مسلح کی مرگ, مرگ آو مرغر تو اللہ پدین پڑھی پدی مسالہ مرگ مرگ ندی اور مرگیلو یعنی کی سہی سہی میری آگاہ او جا کی جن پی گئے جہاں جن معلوماتی ولن کو ول لگوک برا سکا سکیلا وبل ون نکم آؤ کا ما نیت بتاؤ بانی جیشے پیوشی معامی اگر سکتے ہیں من الخوف و نفس من الانوال والانفوس امام شاہدی ماناکی دو خوف نیرہ نسیس منان قل جسم و آخر کی اور قرآن جلال کر آگے و روپا نسیس منان و جلجیات اگرین امراض رجی بنسی نو دوگا پر آدی و نفس من الانوال و دقات خرابنا دکاتونا بور گئے والانفوس جہاد بکائے سبق میری امک وی شے نل والد کی سوکھ کی اللہ دینا کر سو ری کی مورتی بسون ستکا اللہ کی دور کی مورتی بسون موتibat و ما ذراات و قال و جئنا لله من جاء الله و انا اليه راجعون اقاموا الله دعوات صدقوا اولئك عليه صلوات من صلوات رحمت مهتدين اللہ کامان اللہ کی عادت کا جلد کے رش حلال یہ آتر بھی ہمارے گاؤں نہ منی آپ کا سب کئی عوضہ پیغامبہ روزیل ازائی دائے اتراز میں ہوئی ہر موچھر بلاتی اتراز گئی وہاں بڑا خوبانی آوے دائے اتراز کرے ہو جاگئی جواب اِنَّ سَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یقینی توفا دے رائے امروہ دے رائے جن شائر اللہ زادہ علامہ دونکر جن دا اللہ نجی شائر جمد شریرتن جواب مقدس من اللہ دین حج جلدیت نجواب منہ کو دا آگے نا جب مر من کی خدائی من چلائی ادھی اجازت کو جی خبر جی نو اجازت کا خدا اور اور کم آگیلا جس واہ جو بڑھ رہی ایک منہیت گرا جی جس رکھا دونوں حضرت حاضران افے فیاض کرے دے اللہ کا عاجزی کرے تا او دا, دا. عوضان لا. عوضان دا اللہ نے یوں کو کہ اس نے قال اسماعیل علیہ السلام جبہ وہ تجھے وجہ سننا کہا تو فادت لا مروات بدلا او دا اللہ نے جاری کولا اللہ دے جلال نسا دم اللہ نے جاری کرے او جاری کین کی بے او کہ آو, دا میدان حضر شیخ دیتا جی، آو, دا کے کی دا دریا پی جی، آو, اور من آج کل چکر آیا اللہ بدلو ڈھونکے بیاں پٹورا پانی اول بال کے منگا لینا لہت وی بدونی اللہ یلا روح اللہ نوئی بدو مانی لہنت وی لان روی نو تو پتا کر دلہ وی لانی دہان سو دیجیے پت کر پٹر ملعون سوچتے پٹ کرے پٹ کرے گا اللہ کر کا کوئی پتہ کا مانی رے اللہ پاؤ پوانے لال لال لانو بھگو لائی لال کھلا پری تھی لینا خصوص گوان کی گزری تب حق مرادی او حق شد اللہ پتو برابر کی تو پورا کرا وا کریوا ہمارے برابر کو بھول کے سلاح سے مت کرا وہ بہلا بہلا کلب ابال مہربانی رہو کیا اللہ کرو وہ رحیم اللہ سے مہربانی کب وہی کا حالت کر کے وماتوا وهم وہ داری کی جمنا جہاں تو مطلب کاتی آو کے پٹ کرو آؤ تو ماتو ہم کو اഊذو بہالہۃ کذمان کفر جانے جا رہا تھا کہ کاظم دہ کو نہ ہو لائنا للہ نہ ہو اللہ وضو کو ہونے لا نہ تھی اور اور ملائکہ جی پرتو وال ناس یجمائی متلائی پتہ گئی وا اور کو بہو نو کا تھی کی مشک نہ پتہ لعنت کی اللہ پہ لعنت ہوئی فریقی ہوئی تو ہا دنیا کے دا لعنت بچے مراد لانچ تو لانچا مانی با لانی کی دیارت نظام دکمل توحید اور ردالت رضیش دی جانو دی یعنی هاغ شیو کو اذا تا یت داخل دی ادو سیل تو ہے سر کی اکی دی سروں تعلق نہیں اؤ جو پھر ضرور دی دیو جنہ تا ودی صورت توید مخارج کا او تا او بلاک جو اولجو جو ابو جو ربط واحد اللہ دارنگیلا دوا برا یا ہر مضمون زمہ کئی ریو پترا کئی اوانہ او تا و مختلف صحیح الفاظ پڑھ را ہوں اور قران عظیم کی تذکوری جسر اللہ توقیت باہر کی حسابیتئی مقتریب کئی وانا پڑھ را ہوں مقتریب اپنی کلام سرتا دلائے نہ اولما صلۃ تو ذکرتو وقوتو ربکم تاجی سلام اللہ حضرت حجت روا یو دکم سمان حضرت روا سازو حجت روا یودے نیشے بل عجت روای رحمت نو گون کے آسمانوں نے پیڑا کئی دیشم کی چ زمانہ آ رہی رہا ہے باو الاغز توئی کہ پیشے پدیا ابو کی اگر جلی گی دا عقتنا ہے اللہ کی ترقی کا تھا واجلاو کملاو واحد حق دار سبن لگاے داو الاهو وا حق دا یودی لا الہ الا هو امی شدی ہا دا سبن لگاے ارحمان تکن دانو دا رحمت کے رج ارمان تکن دہانو رحمت دنیا کی دے رحمان دے ادا رحمان وہ دلا کے سماج اور اردو یقینی پر اس کو کی وَخَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَعَيَّشَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَتَضْرِبُ الرِّيَاحُ وَتُسَبِّحُ السَّحَابُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَجَعَلَ لَكُمُ دا اللہ قوم ناج یقیناسمان یا اللہ کو وقت دلیل قدرت دلیل علم دے یا دا دا اللہ دا آسمانوں نے نہ را کرا سو روزی دا اصل کی ردیت آؤ باغا او وقت زمانے کا, کا مقوص دے آور کا روز راضی وقت لاکاب نہ اب آگا پیڑی روانہ تھا دل بھائی بزریات کی دیما سامان نا کی دلائی دلائی دو وما انزر اللہ من کا ال موت و مشرفرف نہ شمال دلوک جیت رہا بن آسمان کی داوریل نہ آسمان کرنے کی للہ نظم کی طرح یہ تی گور دا وڑ آسمان دا پانچ نکی سر دا کو اللہ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ إِلَىٰ صَرُّ إِلَىٰ يَوْلِ إِلَىٰ صَرُّ إِلَىٰ يَوْلِ نور قد وَمِنَ اللَّذِي مَنْ يَتَّخِرُوا مِنْ دُّونِ اللَّهِ أَنْزَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهَ وَمِنَ اللَّذِي فَادِدَ خَلْقُنَا من آگ دوائی مدد من گی لائے آئیو نہ ہو محبت دادا مجرکان داد کا عب دشانت محبت اللہ یعنی دوسون ہوں محبت کا جتو کا اب دن دہ محبت کا اللہ ندی نظمانی مشید تو ادے ام محبت دی آؤ تو اللہ کرے ام محبت دی محبت محبت محبت محبت محبت لبان کے محبت کی نمونی محبت خدا یادی رام مدا ٹوئی لوگوں چلو کار مدد سوئی ہل گئی را مد سوئی نم کا محبت کے پشانت موبت کا محبت محبت خدائی سو دے آگی نب تاری جی سر محبت سر محبت مو سر محبت, دماغ در محبت، آی آگے آیاتم آیا تو دو محبت پہ جاب ہوا تو اللہ کا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> چلو رہے ذرا اللہ خدائی بھی لالمی سروتی محبت کیا ہوا خشانت محبت ڈاللہ ذرا مومی ستیہ ڈاللہ زرعی محبت چلو یارو الله اندی تلب سلید العباد دایت لغنقران دے لو یرنددین الظلمون دا لو شدید خرق قرآن کے بورت لو شدید ایرنددین دا شخص لما فعلو لما فعلو دا جزام محبوب با حالا ان کو زیم دای مظلول آئذ ذرته إن القوة دائلته بسمعنا ذالا ولو يرى الذين ظلمون كجري أميني ظالمان ذالبو شئت يوم راني يتمان نهاية دوار راني كجري ولو يرى الذين ظلمون او کی او عذاب جہنم, یعنی عذاب جاہرت جہنم کی ارداوی نلام جس دنیا کے نو پڑے نو رات کر جانب کی جی تو جاندھی یعنی جانند دنیا کے نہ کرے نو کرمیا تمام اونا سر اللہ شریف نو کرے مشرق کامت پور جہن ترق مدف شریف نوکڑے آ کے آ کے دا قوت و اللہ من بدل امین مدائذ تباؤ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا آوری داد یہ جیس یہ روحہ آزاق جیسے مانے کے لئے مانا داد آوری مانا داد حقیق جیسے مانا وہ داد کہ آقیدتا تلے ظالمانوں دا آغا وقت مشرکان یار پہنا مشرقا نو نو پل مددگار جدا شی اور پرہیزگاری اغا باہ رشتہ دارائی دوستائی دونوں بدلیں نہیں معلوم ہوا ہے یعنی کہ دو دن رہنے وقت وقت لگے گی کہ قیامت ہو رہی ہے جنوں مذاق گاراں ایران دا بجوں جدا گی اعظم دنیا کے افغانستانی وقت نہیں گی مدو دنیا جس سے کوئی قول نہ معلوم ہوا ہے تیر کے تیر دنیا دنوں کر دا یاత్మ کے رول کے ادا کافی دی بڑی بخل مددگار او او دو بلا مانا چلو سمن سمن لو ٹکے جواب نوابی کا فل دان فلدان کل جو آداب جواب نکال کا فلدان کل جوی آداب کا لے آؤ کو اللہ لڑے اوکا شرے والا کرے گا کلام دنیا کرو لگے دنیا درام آر او مکے اگر اکرد کرو لگے یا سبر الینا زال کلام کے مستقل اس یاد کا باغ ہو سبر بشی بیعور کرے او من رشتےدار جدائی دل دنیا کے سلپا سوگے سو کلے هذ الصفرا الذين تبيعون من الذين كفروا وراءوا العذاب وتقطع بهم اسباب وقال الذين كفروا اعوذ ابي اغاك سان يكذبوا شعبو حالي داري كده ان لنا قرصا كاشمين منرا يوم الزوال ماجد الدنيا كان رجدا مولى و کایات مجاسو ن تین گند جدو نند ماسو منگ مدون جاسوک منگلہ خبر خبر ہوم تار یاؤن بن وتو اٹھوا پیشے یا اوہن سر کو یا ایوہ الناس اے خلقو قلوب رئیب ہمار باج آزم حلونا فضلہ کی بھی حلالا حلال کی بھی حلال بھی شدی اے خلقو آدم آلون فضلہ کی بھی حلال پاک آوری حلال پاک مال شیل ولی حرام کی نظر نیاز شکر اللہ آوری ولا تتبعوا امضاي خطوات الشيطان وقدم مطلب الشيطان مطلب ده الشيطان وقدام الشيطان دي ضمانت الطريق مدار الشيطان وقدام رواجي لله بنو منشيه من لديره الطريق مدار الشيطان دي سباكه ولا تتبعوا خطوات الشيطان چیتان داد رپارا دشمن سر گندی ہندو یا مرکم حکم کئی چیتان جسو بھی کیا ہو اول پکشا سوئر کی کریمیتا سوئر کی برے کامل ہندوایا مروکم حکم کئی ڈاؤت چیتان جسو بھی بکری شرک بھی او بھی پوری کرنا ہر مل سے متلا جی کدا کارے گئے پرانو سین آباہ اوک آبا ایک بجے یو بل ابراہیم رام سپلادی جیبراہیم ابراہیم آج دنیا بچتارے اوکایا کرو کم دل جانے مالا یو ہلا دو <تصفح> ادارہ مسلو کا <تصفح> بل بیان وہ مسلوں بل فہمیثت بیان کی مثال اور پہن کی دادا جلے لگن کے تشدد مورکبد مورکبے کی یاد مفرق مقرر مسل کا بیان سفت کا بل بیان بیان کافی لوگ بیان کرے نا سی پا مثال او مسلو مثال کی لاج دے لکش پنکے سنگ جی یعنی یت ملا دن سیری میں آواز آؤ آو یا کی بیانے کسی بھی بڑے آواز لیکن لوگ بے دن شادل تھے مطلب دا نہ دا بیان اے محمد رسول اللہ یہ کافی تھا دا جی دی جب آواز نو کے کی او ڈن کر دے قرآن کوئی ہوگی قرآن بیاں نہیں آؤ بھی نہ دان سال جس پنکھی ڈنگان دا اس پنکھی وکی جس طرح بڑی دیوته آواز تھی سر کیا ہو آواز ہو رووا واں ہے یا گتاں لیکن نور آگے نہ تو دیدن شامل تھے دار کی تھی یہ صاد بایاں ہے کے تو دیدن شامل تھے الہی وما ثلل ذین کا پروک ما ذیل دی جانا کوما لا یا سندا سو من بن ہوم یون گوم لائے چارا گانا شہری ناؤٹ میارا ہدایت لبنا منو گرو مینا جانا سنگی یادینا منوانا ہو گرو مینا جان کا منتھی او گرو کی انما امرنا عليكم بالنيتات وندما والحمل <تصفح> الخنزير وما هو الله نيتات حرام الاوذ النيتات زیاد حرام مینا اذن نیتا زیاد حرام انذل اذن انذل زیاد حرام شکرانا یہ ترتیب طرح <تصفح> شکرانا تو حلال حلالا, و حلالا و لیکن شکرانہ مطلب طرف قرآن جی کا کئی اول می او بیا ویلاگا یا بیا و ما او الی دی دی رے دا اور و ما او الی دی دی رے دا با کی وہ ہلا فمانہ کو بہرا دی لو شار دین عاد کی لازم جی ما تو لوحت آربی کا مانا سطح اہل تو اہل ایکلال ارے سہل چھراغ روی اور بجٹ کی ریڈنگ کرو۔ نو دا احلال مانا ہے چھراغ۔ قانون سے رت کی داد احلال مانا ہے چھراغ۔ رب اللہ کہ الاذ کو ہلنا مانا بحوا۔ نو یو تحریف پتاو۔ یہ قانون داری یہ بھی جو بحادر رضو راجی جو اولین الرسول بنا دی نا فقط کجلی دادی تھی و زواط میں کلمہ لقد راجی حدیث کے کیراوی دنیا رسول اللہ ما اورے تھے رسول اللہ ذات کے نمبر نا جامعۃ القول رسول اللہ, اللہ ما و یذلو لینا کے համար لینا کے համար متقی تو تاہی با یو وہ ہل بہانہ تو زبحان اپن ہی راضی کی ذات زمانہ تھا و ما کو ہا و ما ہا کے الا کی زفطی تھی یہ دیگر من دیگر اماں وہ یعنی کہ درہ مذہب وہاں کے لئے زمانے کے لئے آورے کریں ہمیں مضل رکی دیکھے تو تحریب مراد دیکھے دا مانا زبیہ مانا غلط ہے اور زبیہ کب کمدے کی تفسروں کی قردن راگا اگر کے تعبیری قردن راگی جنساں پر قردن دیکھے وہ ہلا مانا کی وہ رشنی اللہ تھا وقتی ذکر کرنی ذکر نفات کر خرق دوگر انادی مراسنا حق شریا تکیرے گفتی دو جہتری وما او حرام کردے علاقاتا دو آغا شر آغا قریما آغا او حلدہ اچھو روی شردی پاکے درہ لگے رضا افارتنا خرم جہروندہ لیکن اور ماں او بھی ہی منظوری آگا پولی سن رہی آگا یا پھر نقل اور و ما اخذ کیما امام ابو وینا درماں حرام تھا اس لیے جواز کی دی باہی درجه جہر اللہ جہر حرمت روح کو جاناں جو رب قوت الہام دے ذکر علی اہی کر حرمت آمد اللہ اوے دعائیں تھی اوبتر حرمت دعا آواز دینا ولا گوریت ملا ہی ولا گرو می ما حریت ملا کھ منی آدی اور او نہیں راجنا سمایاتمت مام حلال کے دور کا گر پار ڈنگر ماہے تم مگر ہلال میں دیا گا جن سے جی بھی بتا دو پچی کو رشتا رام بن گئے پری تعنا مینلاؤ سان درگاہ مو رشتا گری رجنی مو رشتا دان پہ تو ہے نا مدروت کو پڑی چار پیسے را درگاہوں شا نظکے نا مو نظان پٹکا آؤ منلے جی نٹکا کٹ تنی بو گان دا گا کون بئی تھی نا سان درگاہنی ازان بتلنے سرام کی اللہ و دا گرو نما لگن کرے ونی کے نہ گراضی صورت گراضی اور مت سے آم آواز راضی کو حرام کر دیا بتاؤں ذرا جگہ اللہ تو ہماری شروعات کی محتاج کی شیربا دن اور انہیں مذمت کے دن ننا فرمان باغی ہداخت آو اولا دن اور فرمان اللہ غفور الرحیم. اللہ میرا باندے. غفور یعنی کہ لوگ کے ہوئے چھتران ہو یاد ہیوں نصیب ہے اس کے لوگ من ناوری کا یہ کہ خدا جو سینا رو کی بیٹھی یہ نہ رو تو کھریر ورگی اللہ کی جدا دی اگے رکھ اور گا یہ ان النبیین یتکون ما انزل اللہ یہ کیا کا کی پٹئی ما انزل اللہ من الكتابہ آ کا حال جب و جائمہ انزل اللہ آغم صلی اللہ جلالہ نے او شردہ اوہی شردہ دین زمناً قلیدہ اغورا کیپا جیسردہ دنیا اولائکہ داخل اکمہ یقفیرونا نقلدو بھی بدونی بجیر قلدو بھی اللہ مگرو ما کی اللہ کیا نی کی کی ولا بھائی کرنا ندی ن تھالت <سؤال> کا ہدایت واد آئے اگر گمرائی سرکو کردا پتر ہدایت ولازاد آزاد دن فی فرق پماس برہ ہوں بتا دبکمیات ڈبر کھی دو آلند قال كما بیان دي ان الله نے تکبرائے نظر الكتاب انا جتنے کتاب الحق کو پورا بیان وا ان الذين بيتك عقله كذلك يمكثي في الكتاب مثل الكتاب الذي كتاب لذيتاكن ضد الهاب وای طریقے بندے چلا دی جیے پورے دو ارب سے دیوی دوار ہو یہ تھا یہاں مجموع یا مضمون جہاد مضمون جہاد اگر جہاد اصل کے جہاد یا نقصت مرے منحرات بلکہ نیشوڑی اللہ کل مختلف جن لرا یعنی چپل گنج ناؤ جہاز نئے اب آمان کنتا بنچوا لنکا کی آگو یا گو گام لے دلارو تو لاک ہاں خسو کہ دالت کی بات مانی یوالی مانزد درنا جتے والی من سے آنوٹ آن کی بات کرکی نہیں نتا نیکی ندا لیتن بین را آن نتا نیکی انتو غلیو جوا کن در دول سے محفر و سا سب بل المجرد والمغرب دراب سے مجرد قدم مغرب تا من دا گور حصیب اہلا مدنی منگل سیاستی مدنی <تصفح> دلی دلی منزل تہذیب الآخلا تہذیب الآلاق نے دیکھ منحسر ندا ہاں ولیکنن ذرہ لیکن نیتی نیتی آگا چاہتا آمن باللہ کہ داکھ ایمانی پا اللہ والیومی آخری وردی تجامات والملائکتی ایمانی پایسو والکتاب والنبی داکھنزا تعلق داکھنزا تعلق سفر داکھنزا ایمانی ردی آو سوچے پالا اپمائے اپراؤ آ سل پل مال آرد محبت خدا اللہ دا. خدے سر محبت کے اگر مال آتی مر گئی یا محبت کے وہ تو خدا فلا رہے اور مال آلہ اوپی سر محبت کمال کیا دوڑ گئی زرعی القربہ فلاندار قربا قربا دو سے او خرید کے کی, کی, کی, کی مورداری سلمار ہوتی اولان ہوتا مزاقی مت کرت نی ودوری بتے مجھ و دے مطمئن کرتے رہے اور مسے السبیل وسایدی آغا جوکھوں کے الگ ہی پتی دا اللہ سایدی جواری آو لگے بازا بدیناں پھر رقاب قاضی دا وہ کے مرے جی رزاڑے دے ورگج زانا ذات کی گردتا یم عبادت و اعذن مالا دارو کی متابا متاثر آپ مس اپن مس آکاتے آم آ سلوان پر لال دل او دل باد مراہنا مال کبھی آؤ رات آج بدن کری مصیبت جا و این الاغ وہ وقت جنگی اس کو دالت کی بچوں مظاہر نے پکاری جہاز غلط بولے اس کا ایمان بالدہ جو تھے اوسائمان کی چن وقت راتو کیسا پہ بہت اچھا پکوا گرو پان ایمان یور دے اوزار تیز کی بھوک مان کر او کے کی پاوید روالے کہے او خبر کیونکے کھلکی کہ تجلیم سے پسند رہا دیئے کہ جمال راڑی کھلکی رحینا البحث اولائے کا دلیلت سفتن ہوا کہ دالت سفتنہ تاکرار اولائے کا اللذی نصدقو دا خلق نے جداری شہدی و اولائے قوم المتقود کہ دالت سفتنہ ایرزان کی پیدا کی نقرائے والدور اولائکا الذین اصلاح اشکری دی اشکری سوپ کی فتون و اولائکا ممتقون ممتقین دی ممتقین بیجن کدھا اللہ کی فتونہ انظر در ذکر تعلق لدی انظر در جوائق سرار نتا مجاہد دفارا اول تحذیب الاخلاق کدھا کی فتونہ اصلاحیات دی راستا کدھا بدھی مضبوط کو کرے گے اور بدیں گے تہذیب اللہ ملک امن ملک امن رائے جہاز نزدیکاری جہاں تک روزی میں پور بھر خوشی ملک کا ملکی کے ملک امن بارہ ضرور ذکر کری ظالم نوابلہ ہار ظالم نبر گوابلہ آؤ اگر گھر لے تھا مال کا قانون تک چلتا او, آو روزہ نظا جہاز پھوڑے اور کے دار نہیں یہ دنیا کی ترنت نا کبھی طریقے بتی رہا ہے اس کا تو جی یا من مان والا ہو یا من مان والا ہو کچھ بال <سؤال> کم سے بتا گمانی جنگ کچھ بالکم سے بتا گمانی جنگ کے ساتھ بدلا گسل اصل کی دہ کی مراد یعنی ظالم نہ ہر قسم ظالم سی متأثر ہوگا یا لدی نام والا ہوا ڈیرے آرے کو پتا تو اردا بدلا غصل پھر اصلہ امڑی کیاہرے بدلاؤ آپ لا او دل کے دا حکم سر کرے ال قرب بال قرب قرب یعنی آن جو کھوئے وجرے باہ مزے آن صاحب وجرے و ثابت منتہ دل کے خلق معنی کہ ال قرب بال قرب قرب کا مقابلہ قرب وجرے کا قرب یہ تو تنقید نہیں یہ تو تحذير مجھے ملے بند اللہ آل یہ مقابلہ مقابلہ اور مقابلہ اور مقابل اور مقابلہ والعابد الى غاز والارض والانجاب والانكار ريش صورت مايله كده دي انثى بالناث انثى بالناث نثق بمقابله النطفه يعني نث بمقابله النث من نث غام ليكن يعني نث بمقابل النث كيلو وغانا في البردي دا نف مقابل, مقابل کی بتاوت نہ مینا قاتل پیساد نہ او گرا جاتا ہے اللہ کا کوئی من نمر ہر کا دل جہاں بہت مکفا بہت دل میں نو مطالبہ کا وقانون کو جیسے طے کرے گا۔ انو بحثیںlaravel کے جگہ دیونا کے جناب نے تکجے کرا۔ نو اول ایک واضاوی نے بیان اور قوم قدرت پر استنت کی جان کا ذاتی ہونا کہ خدائے ظاہر ور دور کہ علکہ کا اتصال قابل میاسے ہے قابل ہے ولی ذات کی جگہ دی نے یعنی روح کمینا دیمت دے راشم مالیت <سؤال> پا واغ لما دنیا نوکار ومیتنگی عزینی ہوئی ناچھ اینکہ دنیا ناچھ لیے واجن خدایی ساپکا دا اس واجنی نزالی کا دائی افتیان تقریب ہونا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دادت رب ترفا ورحمت نیرا بانینا فمانینا سادا جان جاندی ہوگا باد ازالی کرو سدی ولو عذاب ہونا دی یعنی آیا تم مطلب والم سا در پارا جو آیا تم کچوندگی لال باغ داخل دل تل تک نوازی لگایا سجونی لہل سب لگا جان بچنا گطا اپنا یہ ملک کی ظلم کرے کو مزا اذرا آگے باغا زبان ادا اذرا کر مرگ اصباب مرغ تین طرح کا کپڑے کے یہ تحرن مال ذاتا الوہ کی اطاعت والدین ولا قربین و وشک مورث بلا اقدار شرعی حق ان lãi دل متقی سے متقین ودی تلکیں وشک لا وست للوارث وارث امدار دین کلا موقتندک زما میرا نمازی آیاز معنا داؤں جی لار مو را بھی آ نہو تک مجھے نہ حق و معنی کے لائق دانا واجب دے وشد دے مستقب دے حق نال ومن بدلہ جاہ جب دلتا وشد باعتما زمینہ رو رس داگی جتو آورے وانما اتنیوال اللذین یبدلو لہو اگر ترے بیمارو جن کا ذنی دروتی دو وشدیو کو غمامال تقشیم کرے ورقاوبا نیو بھئی دے وشد دو آورے اگر اولا کی اگر حسیٰ صفا کرے ایار مزمن میں سما دا مال بقانون شرعی ورسو جتنے حسیٰ باغ تصمیم کا اگر اولا کی نامی کی کمی جاتے ہو شاہد شاہد صلی اللہ علیہ وسلم ورکا بلے گروہ وینما اسمو علی اللذین یبدلونہو اگر اگر اگر اگر اگر دنانی کے دعروس کو چاہتر جو حسد کرے ہو اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر سوچے رئی دو دو وشب کی جنبان دکلتائی آویس من جنبان مانا دا یو مانا دا کہ اوزیر آگئی ریدی کہ دا افلاق وقت وقت جد کمکین دا میرا دیماغن کمی آوزیر آگئی ہیں تشیدر آگئی را کو نماغونو پر شن ادیکلا داوز اتلا مار ادائی اوزیر آگئی اگنو سمی اگولو نہیں دے جسمر یعنی جگہ حکومت کے اچھا جو اجت کروتھ اسی قرآن کتاب نہ اللہ بکن کے میرا اللہ بخل کے اللہ ظلم شہزادی اور ماں کا قانون احباب کی تن ح پیانی نذیر کرنڈا مسل و سبان یعنی کر دیکھو یا تمام کوتبہ اللہ علیہ وسلم سے کتا ہے یاو حکم دے کہ حق یو سان و سان و یو گری ماندے آورے نو نظر یتنگی آجدہ حکم خطاہ گے با کھانو خطل ہو دے آورے اللہ احکام دے دی فاہر دیم کی داگے شکل بزیدی رنگن ہے جدیدی ملک تمام و عدیان ہوں گے نے بدلد راہل رنگ رنگ سوریش وجاکم یہ سن راضی ہوئے۔ ایو تی خنسی رسول اللہ علیہ کلام حدیث کی راضی نبی علیہ کلام فرم کو دئی کہ روٹی میا چھکی نبی علیہ کلام پریزہ کا کہا جا جی چھتو یائی چھتو یا یو کما مصطفی جی چھ روٹی ابیا کیا جی اوضاع جتندہ سے جت وقتم دیشتی یا یو دیشتی آوئی کنا ہر سنی پر کوئی منگا پر شک لے آقا پر کنیش دے احنا اللہ وی یا ایواللہینا منو بجبال کمالکسا او بیام من قبل کم لالکم قبض کم ایاما مادودا روجین نے کہے اگر وزید ماریداز کمو ایاما مادودا فمنکانا من کم مریضا سوچی ہرتا دل بیماری او علی سفریں یا سفر مطاعدت اللہ جنگا بدن حنشمان من ایاملو فردن رو رو فسفر کی فسفر کی آوری سفر مانی جزیل کسفا سفر مانی روانی مطاپر رو بیخرا آپ اس مثلا اس سفر میں تو زندار روزن کی فرد سبانہ حبری گئے <bresho> <hame that song> <knocking hame that song> مارے جاگ دور کے میرے بیمار پولیس ملکی براتے جاگے نا تاغیر ہائی بہتر آگے دیر بچے تو جومرہ پورا ہے دیواروں سے رہے نہیں او جایبی بیمار یہ آون ہو جانی نہیں کرے نا اگر کیجے وہ کوئی او کلمانہ وعلی الذین یتیکونوا آخذہ تا تک رزق یوجی نپت لازم زندگی کے تو دعام مسکین او بعد تکان تا تک رزق یعنی مسکیل جوڑے میسک نہیں گرتی آج لوگ جنور جنور رمضان قران کا زمور ودجی والکازو ورج تاظر پارا کہ ایدا تو ہوا شوال رمضان الذين يا رمضان غزا اور رضی القران جنازت کے پڑھیں قران ہدایت کے پڑھا فرق و و ہداۃ والقران ھدیۃ تا کی سکے اور من من کا یہ حا مین کون کا یعنی مین کو مطالعہ یعنی ہوئے سب بنو روزانہ راما جان کو مان من کو میشمان جنت جنک کی تالوکیس اولا پورا کا اسمار اور اسمار ہوا کا ہے وَلَعَلَّكُمْ کوم سدگر ہوتا ہے یعنی تبھی آ کا ویزا سال کا داغ کلام ویزا سال کا مطلب کنج کا جدی گائے برت میسا او لال نوم یو نام اسلامی اسلحم واما قال اصلحوا قومي امنوا الذين سمعوا الكلام يتبعوا بالذي هو الحق وهو وحي او ان لكم الليله ليله صيام وترقب الى المصيركم وان لباس لكم وان لباس لهم نسو مدل لو وی مینل میلو سما کی میاں میرل دے بلاک باجو ہون کم في مساجی مزم تو اللہ, اللہ مفصل بیان کرزون منکانا مسلط رو نہ مفسل جو آگ رابط کر اور اس کے نق جسر کی تقاریب یا نق جی اوپر اور ذکر کی تعدمی و حق کا دوارا مضبوط مکمل کی جیسر پارا ابتدائی امور جہاد دکھا رہا ابتدائی امور دے تہذیب الخلاق مجاہد جہاد الگ ہو گئی صدق ایک تفاق لطل تحجیب الاخلاق تحجیب الاخلاق تفاق لطل تفاق فی ازدر سر تعلق وری آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین اور فی ازدر تعلق وری در زواری حضرہ وحات المالا علا حبیدی حب فاقی وصورات وعات وزکاة وقوط رو بیعا حدر انتزا آدود اول سادرین فی البادرائی وزرائی وحین کا صدقو و کا دی دل جی اللہ ختم اولا کا مستفل اللہ مستیاد نہ ظلم ختم کا مطلب ہوا ایک ایک آرکام کی عنہمل ہے جب آپ ذات جیہاد ہی کہ اس سی möglich جائے ہیں لہونی سام لگتایم آرکام ہی ایک پر رسول masked names جمر کردے جیاری سلام ہے یا سلام کرد ہیں و اما پر جیہاد الی ت��면 مجود کرد ہیں جید daar وش Power جو NV عوان چوہ شریع ہر fåلم تریفه جہاز میں دان کرتا اس میں کلو ہم کا سلام کے دن چوکو اس کا اللہ قریبی قریب قریب تپوس کے خدا میں زیرے منگونا جاتا چلو نہ تپوش کے باجی ایسا پنچان تپوس کے زما و بارہ کی چلو کل کے پاس کی کا اللہ پتا یہ حرم کو نہو کری نہ ابتداد اسلام کی <funcoughs> <انت 32 coughs> اور سے صحبت دے آؤ بیا شو خلق مون عمل سامراج مسٹری سے لوگ مسٹر گاڑی مرچ نو کہ اسپتھی واقری و گیاترام سیانی پشپ دام کی جامت بڑی بڑی کرا میرے کرا چی دا نو اللہ او انسان پسند ہو امتا نقصان کیا نقصان مہربانی پتا پتا دوں پل باجو اما کجی بن سرا لٹ وی بچے کتار ما اللہ وقلو کی کیا اسپیر من گرو را پہ جنا چیزیں مجھے مجھے مراض دینش پا سبا دینا سبا دے ناشپا اللہ جا والے سبا ساج راہ جی آسمان تش پہ کرا سبا سا با باندھ مس بس روز لگوں کا سونا سمیا روجی پوری بہت من جی گئی کا جا کے جی گا تر یہ سمجھا اللہ نہیں بھجن ہو وڑا کا سروور موتا ہو پاکستان کی روشنی کا کلو موقرائے ہم والوں کل مالنا بینکوں کو کے بتر کے بات کرے او سو آؤ اور مالنا ادھر کو میں ہاتھ مان کا کلو چھوپ رہے پریشانی ہو ایسا میں ناموالا جی موسل لڑ نی گیزا کر دی بابات نہ کر دی فل پیسی اور کہ داغورا داشئے ماتا پاچ و تدلو اور کوئی بہا دامان الالحکام حکمانتا ولی لتاکلو توقر فریسا یو خیصا فریس نمراس حسمنا موالنا لخلقنا یو خیصا وہ اقلل اور کی ان جس میں بقولو گنا وان تم تعالیون حقوئی کہ داشئے حرام لے و تدلو بیاء الالحکام دیرے مجھے محرمات ذکر چو مجھے ایونکانِ ال آئے اللہ تانا بس حفوظ گئے پیغمبر خلق سبارہ دمیاشتی یا رسول اللہ دمیاشت کل اونکیشی کل اونکیش کل او رکش نو قلتو وردہ ہوئے یا دمیاشت موافیتو لننات دا وقتو ندی لننات ایک بارہ دمتالی حضر اول خالق ازا احکام ازا چڑے ہوئی الکاندار لسمے دار دار دنیا مکھ کے طرف آدھی آیا سونو مناسب آخر ما سے کئی او منستر جوانے اگے تر رمونی جک جی فرق کے خلق بداعہات و رسومات کے فرق نائت جسق بجنگنی تکنوی ہوئی روبر پیدات کرمہ پھرتا تو لاو روشہ اوپر جنا حاجی نشمٹتے چلو جی ولی الصل جل جی رو انا بنکی بانقات الیود برہ عرب کی جکلن لاول با حاجی باکو چکو دبران نو جانی میں بدل گئے اور پل کونڈے من لاڑنا مسلد جہاد مسائل مسرد جہادی پترا جبان جہاد آندے جہاد جی ہاد منگ ان کو من کرن پل جادو کا جی ہر کی جہاد بس یعنی سوچ پکائے کار تبھی یوفاد پہ مل جائے السلام. جہاروں کا نہیں سماننا جہاروں کا مرسو مرشو منافیت اکثر غلط منافت ہر مسلمان کا مسلمان اللہ دینا کرے جا مکوائے جن میں گئی اللہ ایس گمرے کسی منہ میں کمرے کسی منہ میں ہرم دے آؤ گئے ہرم آ کے آگرہ چل تو منل قتل آؤ جباب دے گو بھدی چبیرا ہو گو جنگ کی کدی نیا کی جنگ گئی نہ اشد من القتل زادو قتل جنگ مو دل مسجد آرام پاک آئی ہے تو خدائی کی وہ مسجد آرام کی بھائی جنگ نہ میرا باندھ دے مضمون جہاد حاصلہ جنگو پورے شرک یعنی ہاتھا لا تو جاتی افیت یعنی زور داخیر شرکا دینی یعنی جی کا فیران کم شی او یو گونت جی نوشی لڑا گلا سے اللہ کے یوکم سر آیا سورج ان پال سارا پسیم سورج اگے یوکم دشم آیا یوکم دان کے سم یوکم دلہ پار بار یوکم کروکم کروکم کر جنگ کا مر کر سُن کے پا دینی کی شیخ کو لا کلو ہو لیلا لو کمل گم شریقان بلا گانا جاتے منگر سلح شردہ آئندہ کازا نیاج تو آئی تک بڑی نیا کو کی سب کی کی جی کو جنکھا جس جاتے اللہ سرد مستقل اللہ سرد مستقل اللہ کا سردی کیا مزرد ان پاک ذکر دلکی دار ذکر جہاد ذکر ذکر جہاد بخیر اور موور دے فل جہنم تھا جم کو گمال مال کرتا مقابلہ نہ مغرجے آپ جہاز کا جا جد کی بسن لگی لگی اللہ یا حج امراد اللہ بہن وم بتاؤ تو روان بھائی اللہ رکھے بہنوں بتاؤ تو بنائی میں نو لازم نگا سان پتا آگا جیت لی جت بن سی سر بھجن بنا اللہ ہدیہ ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَذِرُ مَا إِلَّا ہا اوری یہ کہ پاس خلق کو خلاف کردے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جی بنشیو دو غمرین لاغا کے حد آیا اللہ کلی وہ آگا دعوت جی حدیبیت وقت اسمارا حدیبیت کی پیران پر کوکم کہ بنشیو حرم کی داخل ہوا نزید اور زبحت حرم لاغا جی کی ذکر اور کمان کان منکم مریضن جو کیجے دادو نہ بیماری اوکیاسان یا پتہ تجی کی یزاد جی دے سر مانی درد شکی پکھی لگا کس ہادی اوز سر اخرى وں خوفیتہ نو واجب دے پد منی پیٹھیاں من سیام دے درو جوتری روجی بلس زکات درچنا یا تو سفا مروا سوا گئے کشپ مقیم کا دادی سین قربانی شاہ جیبیتا و آگر دا بل عمرتی پکولو دو پیدی الال حج ترد حالینا اوز حج تمہتو حج دیم کتملی یو حج قران دی جدیز نزید مینکات نسد غمری ازد ندو حج دو آن یکو ندابہ قلب یعظان خلالی جگہ آن او دا فال ختم آن یو دا حج افراد جدیز نزید یکو دا دی حج افراد آن اوی کنا آن اگا حج قران سنیا آن اگا حمو گئی دما شرکری اور دو سب حضرت دو جنی اکیتا حتم دو جنائیتی اگر بسنو گری پکلا سجی ومن تمتا بل عمرتی چاچی قیدا واغتا فکول دو عمری کلال حجی سرد حج ومن تیسرا ملازم دے پتبا دی من الہدی اغاثانہ دیا یو کی سواب را علال کا ومن لم یجید جاچل من دو دا حجیل من دا یا بن سدری ردی کلحاجی پا جا تم آل جا تم کلو مکین آدارہ جا تم کل جاگار روزی جائیتی متولیح مکی حیات موزا آگے من تمام بار نسٹری مچھو نسٹری حتمتا مسجد الحرام یعنی اور جہاد جی جی لیکن حجمند آگے تعریف کی الحجو حرام الحجو وقت احرام دا حج حج روما روما دو مالی پل یعنی کار پلاسا <coughs> جن کار دن بلکہ کار دے پر تو ذکرات کار بکائے جدالا آؤ کار بکائی درستوں ذکر اتار بکائے نہ تو قرآن چلے ہوئی یعنی حج کلبوری اللہ نہ قرآن نہ تو حج کی جنگ کا من ٹوپڑا خیر خیر خبر نہیں بس بدل سو آزام کر دو جی تنگو لگی نہ اور زانت خرصے زانت تجارت لے حج ہی وقت. اس تجارت کی تجارت کرا چاہیے لکی یا لکی؟ را روان کی کی ندوب لک بھائی پر عند الحرام واپس نہ موسانی بانگی آؤثر ہر پاٹ نرانسی بنا کئی مراجی ری نوسانی تین تنہی مت کی مخا نا گیا جماعت کا دا کا اللہ خار او اس یاد کے براہ کمال دا ڈاکا پرانا نظامی تعلیم دے او یاد کے بہ یما داں جدی ونے اللہ تعالی زہ ال یقود لی دی ذوبیہ کی دڑکو وئن کنتم اگاجو ایتاز من زبلی ما کلی دی ونا من زوالی دنا وا کہو ثم اپیگو یا وقت کے ہر ودا چتو جو پورے جونو قلوی خلق دا عرفات بنت بنت لوکیے سونا پی جب پچیے یعنی کامل مل جیو کوئی جیو کوئی نہ ہوا روزن دن ما کا گواؤ حدیث کی راضی کہ ہاکارین کے رتوں استقار و یا ادواء غرا اپنے پاس گزاری تو ان اللہ غفور الرہی بے شک اللہ کو جمیرا باندھے و فرزاق... اذا رب السلام پر ضرور کا میں تمے تم منا دیکھا کوم گلچور ادا کا ذکر کوم آباہ کن ذکر گورشو آؤ ہر پڑا رے بہار گوبا یو سر ہم جاواز میں کس لڑا را پلائی اللہ یاد کا پورے یاد یاد کا ذکر آبا خوب سی بھائی بابا نہ موریا نہ नो आगे ना जकनो छे ओ पसाव आ आगे ताजनाना म जका कर नो दादा छे तो इतो गनो पुट पे तो नो जके जमल लेतिर बाबा निती बाबा के याद कर जे जराव ना मुरि بسو بارا بارا کیچے سوکھ رہا خدائی سو گراہ کے خدائی آ بیمار کئی سو موشرق تو مشرق درگار مشرق مشرق کے بئی مان بہ یاد کا خدا کا شانت یاد آش دا کو شب آؤ گے بند شبد لکھا یاد آئے وہ تقسیم کا خرچ ہو گئی نخلق والا آو غیر فمن کی چوئی رب دنیا کی چیری وزارت صدارت مسلمان کا کلپن اللہ راہ کی ممتا کو دنیا کی عزت لا کی, کی, کی, کی, کی مشری من آخرت جہنم نبل آو دنیا کو دنیا کے حد نی گئے اللہ وقت نی گئے اللہ حلالی خزرا کی اللہ الواز راکی حلال یا اللہ گما مرغی حالا نئے سماج بند حالان سرکھی اپا آخر کی مر گھر جا دیتا وہ یا اللہ دنیا آخر جیسے خدا ہے معاہد خدا نہ دنیا آخر فراہم راکیب دنیا کی حسنتان تعاون لنے کے اللہ دماظر جی اللہ امدازہ سروکی دروجی زکاة سحج و بالآخر و بالآخرت فاقرت کی حسنتان بدلتنی کے لئے راکی جنت وقنا عذاب النا ابجل من عذاب دور اولائک دا صلق لہم دولر نسیب برقدم امام لاغا عمرنو کسدو جکری اولاہ صحیح ذر حساب والا جی صرفت و حدیث تشریف ہوئی بلی کی بات خدائی ہو جی. یاد ہوئی آیا نینا کی نا یو لما گولسما دیا رہے بھی گنا دے پہ منت اللہ چاچے بلا ی اولادما اولادما مینا جو وقت کی تنالی کل واقع را نے گناہ نہیں تھے وامن تا اقرا جو فضائل جو یادا ذمروجہ فلا اسماعلی بالغ گناہ نہیں تھے حکم بھی مان نے تکا داตะ متعالب سے اب اس شروع کا وذكر اللہ یاد کے خدائے ایماندار حکما کے چارے پر استقامت کی متقین اوثق الله بذنویر قال و لم يوجد ان كنت تز الى توکل فالله توافق میناس آگ دنیا خلق لا جی کرنا گرا منا سے اللہ علامہ با بو یہی جس دیرے گورے رنگ کے سرے بدن دس تیرا سدا قبری خار گیری دی لیکن اللہ جگڑا ملن نہ یا نہیں بتا خبری, خبری نہیں اللہ بولے نیتی صحیح خدای کا واضح علامہ بیتنگی اوہ ہوا علب دلق اسلام عدا سخت جگڑا ہوئی دیر ریزی ناور <سؤال> سرے دے وہ خلی <سؤال> کی وظاہر ربا دے مغلق رحمانہ پرکی وہ بورا متاکتے کچھو وہ خلی ری جانے کی رکی بیمانہ جاہتا کو آگے دے تو رکی ماندار ہوئے رکی ماندار ہوئے سرے <سؤال> کو یہاں دیر کیسا سرے درکی تسپین دے سلام لڑا کر برادری دوست خبر اللہ مین موک دان وہ دوں تکیٹ تک خدا گا جن مشہور جاؤں میک اپ بہاد جانم میری ہوئی بہادر کافی سور لڑ جانم سا سور لڑ جانم دل یہ بتار جانم خدا والا کلا تمام دنیا میں یہ قدرتوں کی نا بریک دم بس یہ دم موحد حضرت بلال رومیہ ولا میں اور پھر تیرے والا کہ یہ کیری اور اگے احد آوازیں آنے کی سے موحد بازے موحد یہ کی آوازیں ہیں اور میرے گھر کی متھی کی پیمان اور ومن الناس من يتقي نصب صغاء امر با اللہ اور الله ران كل عباد اللہ وہ میرا ترجيم ورقي جهاد کا بال یہود اہل کتاب سنانے لگا وہ سےما ایمان راوند یہ کہا رب اخو ابوکما ذهبت صحران و بيغا حراما لنا او دارنجي لو بمالک بيت تورات مستو او بعدكم خبري جہاد نہ بھی بادل کی بادل کی جو مسلمان ایمانداری لیکن پاکستان کی بسو مسلمان ہے سلمی پکڑائی اسلام کے اسلام دانا جب مسلمان یہ مسلمان کارون دشمنی اسلام جہاں المسلم المسلمان کون توازی کا تبدیب اور ولا د گو ہم لو ش د د دینلوم پہن سلام کامل کوئی ہاتھ دلہ م حکمت والا اور بیان کہ جہاد ہو جو تو تقوی حالی کرونا انتظار نہ کی داخل الا ایا جمع اللہ کرا کی تو تقلے دو وجہ کی قصور دی وجہ من الغم اول ملائکۃ اورا کی پریشد عذاب وقوی الامر اور کی کاربار ورد راجو کریزو یسوع دو وجہ دی داعی دا متشاری حضن خدائی رکھا جو طالع ہے وہ سب برکت کا نبایا تھا سامنے اور یہ کہ باقی خلف دباؤ دباؤ کی نہ خلف نیو ہوئی ہوئی نہیں اور کہ اللہ و رسوله من الغم و الملائکۃ الامر و ان اللہ ترجع المر و شومی ساقی العباد الصادقین قم کہ اللہ قانون نو من لے اسی کیڑیوا ها تب کا حق کما دینا ور موسا موجود سمر مو جدی میں سرگندی مکھ بکر اور نور کے کنگو جزید حض موسا دکھا دی وہ يُبَدِّلْ او بد دل نعمت اللہ اور جاج جی بدل کو نعمت کا خدائی حکم دہاد جہاد وہ بد دل جاج جی بدل کو یعنی جہاد وہ بد دل نعمت اللہ جاج جی بدل کو نعمت کا جی نعمت کی خدے جی کی گی تو جی کی گی تو ملاقات کی جہنم گی جی جی نعمت خدا دے گا محبت حقوب کا دنیا, و دنیا کافر محبت من لے دے جہاد من لے رے قرآن اول نا کلکا بچی درد ایک تکو یہ جان بچی باؤ کہا جاتا بھائی بھنگ یو من قرار ایک جڑا کرو تو تمام دنیا نو شکی اللہ تب من شاہ و نمی ارے گا اللہ شاہ اللہ ریزبر گئیراجی چڑیا وقت توحید مانی دادم ارے سلام نہ روسو ادن سلام نہ مکیم کم کیا سلام کا حضری تھی کے حلام سلام سلام منکرات یا کارن مسئلہ تو حلف تو مانو بے اسلام مان نکی کلے اصلاح فادرہ فبعصاللہ النبی نباتا مازی استمراری فبعصاللہ وراز قلب اللہ انبیان مبشرین نظیر ورکون کی ومنزیر ورکون کی انبیاء راق راق راق راق روشو ہے اوہ اندرہ اراؤلہ اللہ ماغنس رضیہ انبیاؤنہ ان کتاب مطابنہ بلحق بکورا بیان دعوالی یقوما جبی سلوشی بین النازب محضر کے ہوگا جو او کلاں در تہنیکی او اور کئی جی. آو اختلاف جی ک الا اللذین او جو اخرجہ کتاب ور پیشے میاں این پا کی جا اتے راج جی میاں در اربعیناں تو ظاہری واضح اداولی باقی انا وجیتے بغاوت نا بیراں کمان کول کی میاں کو پروان جی جلی دی دیوان دی آرے خدا ہدایت اللہ الدی نام لو آ جہاد بہاد اللہ دو من ایمان والا ہو تو اللہ اللہ تو نتا جس جنتا سا سو جن دیا ولم ماتی ہرا گنی تاستا مسلو مثل نا خلو من حالات حالات ح پورٹاد نبی سلام تو برداشتہ منگلی گورگلگلی بابو اور اریب کو بزروں نے لگے دی ا ترقی کرتے ہیں باوزن لگا لو وا حاضر زکریا پھر ا رہا لگا جنگی ہے پورے حالات ہاں اندیار شریری مومنان ارشریات تقریب د گلا سن سب تکی پر نظرانی پور کے بازرا ناچ موتو کے رسول وجڑا کہتا ہتا یقول کی کلام کے دقت ہتا یقول رسول ہتا کی جی اس نمبر صبر کس بڑے یقول الرسول اس سی اواللذی <سؤال> نظر رکھتا ہم نے اواللذی لامنو اواللذی لامنو اواللذی آگا کہتا ہم اویب آگا کہتا ہم آمنو ایمانی راوڑا ماہو سردونا ماتا نظر اللہ قلبی پیغام بڑا انداد کا خدا ہے ناظموی اللہ خبردار انہا اللہ قریب تو خدا انداد نزیلی دیلے پوری اموری شخص ہے تدہید منت دنیا آوری آودار ہیں گی اللہ <تصال> جستا جہاز نزدیک جو چند سنگ بلا کراپ مان لی ماں کا لاکو ما مان سکرین پل والے گور تپو وی لڑکا متمان لوکا سکا دے ہو پارا موڈا گانے طالبان طالبان پورن جی جل دن مجاہدین جی ہوں کل بدلگی وہ کورہ جنگ نفارت جی نکاح ملکی زندہ جنگ پسند کی گری مری یو بلکی جوڑی زرمانی بدل گی لو گراضی تندراضی تکلیف نی اور اس کوئی بدن راوری آگے, را آگے را را کراڑی اللہ قدرت کا, بی علم کا و امائن او تازن خطور شیلنجی او شیلنجی او خدایا زمان بچ کی خدائی نہ ہوا اب خدا پا کے سجی بات منڈائی ڈالتے منڈائی دور جیب نہیں تھا واپس رو ان شاندارتم کوئی آفر مانی سی آ خدا اللہ خدا دائنی ہو خدا ہماری خبر ہے کہ خدا یا چلو آو جی جہاز جہاد کی طرف ٹھاکر نقصان کم دے پیسہ مر کر بکائی لٹان جدید پار بکائی چربان پا جی تاوان لی نقصان دے اوب نہ تکلیف دے دا کم مرگی بندے مرگی سے مرگ بنی وانتم لا اللہ پورے پی گئے. درین تھال کے تھال بھی ہر وقت تیار جوڑے تارے جنگ پری کی یا سیخ پری میاں کی جنگ سنگے مسیحی نادر کو برو برو کی جنگ کی کولکتا عزر مند آدھے اللہ پگے جنگ دے گنال لیکن گرا ون ہس بیل بندے بلیا نو بیت اللہ نا گنا او بلو انکار بند مسجد آرام نا او بلو راج آئی ولد ان کو بیت اللہ مین بیت, بیت اللہ اکبر عند اللہ اکبر وند اللہ جنگی گنا دے وہ خدی بن گئی کفر کئی بےت اللہ مسجد حرام نہ خلق بن گئی اور مسجد آرام نہ خلق اکبر وند اور اب داد اکر تو اکبر و مین القل گناہ گنا رہے وہ صرف گنا تھے وہ دی موسیقا آرے ون فیتنا تو اکبر من القتل مولا ہمری کان لو کام جن کا مہنا دیکھیے لایا جنگ کی تازو جنکرا صرف پارہ چار ہاں جتیتا گلا کو اللہ رو وہ سو بہار بہلا بربادی آمر وہ بہلا ہے خاص دونوں شبئی پٹوی آبت ہندی نا ان اللہ <سؤال> ذین آمنوا آقلق جیمالی راہ و علیہ و مسلہ جیہاد اول لذین آجروا آقلق شوطلی بجیہاد بجیہاد بجیہ دکھر لے و جاہدو اجیہاد کے بی سبیل اللہ لفارت اللہ اللہ اللہ ذیب نو علاقہ دا خلق رحمت اللہ دعا کے دس آدید اللہ اللہ ذیب اللہ بخم جمیرہ باندے سلورم حکم یرجیدہ شراب اجوائید محرمات گن کشمیر نہیات آو اور نقصان جی وہ جی مہاراجی بال کل الحفا ج الحفا جی جنمبر میں سلام کی الگ الگ جگہ بڑی سلم کاری قبضہ گل کرے بکئی جین مری کی علت ہوا آپ بھی نہ مانا تھا کل ہو چندے کا بھائی چیز سولی کو لوگ نہیں بولنا کم یہ تو نواب ختم لکھا نے کپڑا مطلب دنیا بہیمان سے اور کر مشرانت مشہران شمارتا کچھے سیشے شماری آئے شمارتا اولائے کعبائی صدی انا بی مسئلہ زمان دا مشہران جیلا جاتی ہیں حتا قلتی ہیں مشرک تقلے روک کی دیکھ دیکھ دیکھ بات سلیلے شرمی بینا اولائی کذارک یبین اللہ پارا خضلائی لعلکم تتفق فکر ہوگئے پکی دی یہ دنیا والا یہ فکر ہوگا یتیم سروس ویس کالونا کاما بھارت یتیمانوں کے اسلام اللہ خیر مطلب مطلب دمیا جیسا روپئے لگی ہو لگائے لینسٹ روپئے روا آگا جی فراک ہے تین لکھ روپئے دا پڑے روایو ہرام آئے وإن تقالتم فيقال لهم تلك الضروب من شيءا ان كان اولو يعلم المبيدا الله ينجي وانكار مثل مصيحه تاوي اليتيم المال خرपाई गई अनो सिद्ध जात हुई यतिमाल खराबई हां ولو ان الله لو قدر فقط الى انكم تسويت की बेरचू हुई वो खुदा फकर यतिन जिला اللہ حکمت والا اللہ کا لے والا ولا دن کے اکا سرا مرکو ولادن کے او نکاح مکوئی المشرکات مشری کو خدو سرا نکاح مکوئی دموشری کو خدو سرا ولادن کے ال مشرکات نکاح مکوئی دلا سرا کیا کے دئے خراب دا مطلب دا کہ اللہ دا دب سے ہوئی مر جو قرآن کی شاپ اور کاصر سے بی نکا مارے گا نہ نکاح مارتے ارپ کرنی کام کرے مارے تو بھائی لوگ اللہ و علا تن جو المدرکات اپنی نکامات لموشر کا قضا حتا یمنا ہا دک جمان داڑی زمن پتنگان دک دانی بل جی نہیں نکالا حال کا پر سو خداو جناب رسول سلامی یا اس نور وقت تو طلال بل باقوت حسن باقوت مرغی اور ضرورت درجبوں پیغام واسطے جناب راہول روپنیت کتلان جو کچھ تو جناب والی معلومات ہوا کر دی تے داپورب کر دی اور اتنا زاد بچتا اور بانتا پوری دی کر ولا امت ق عزیز نظرا مومنۃ واحده خیر اوقات میں شرکت دین دی موت کے آخر مالدارا دا محلس دا موشرکا دا عدیب بل مذکورا دا تششیلیت دا،, دا مواحدا دا مواحدا دا املا غفریک دا ولا تنجحو المشرکین ختاب دا اولیاؤا ولا تنجحو المشرکین پلیلون اقیان دی مورکو المشرکانو دا یہ مالدار کوری جاتا مالدار لئے یہ جنہیں آجا زمانہ جب قران نیلی جب اللہ <سؤال> نے اسے کی بچوٹی جوائے یعنی قومہ محمدی ہے صدق و یکم ماجے ننگا نہیں تھی ہاں اب کتاب تھا نو جی ولاقن فيل <سؤال> مشکینا و جی ولا حبت ولا مشرک مشرک ولا اگر مشرقا آج بن آگے مشرق مشرق شخص کے تا را آؤ اللہ جنلتی جنلتی جنلتی میرا بان پا پر او علکہ فضیلت زنان بچا فضیلت زنان بچا تو مطلب فضلا وہ میاں کید زنانہ بیمار کی نہ فقرا کی کی زوجی بنا جان بچا بہت از النساء یتیم تبیونا یعنی جما ہا دا کے اللہ کو را کے جائز تھی اور دا کے اللہ کو وہ کی جائز تھی اور کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بیان کرا بغیر بغیر عمل نہ نور و سرنا ساتھ جے رہا وہ بنا نہیں کہنا حم جما و قہرا تہا کر حرام ہے وہ تو تپوستے لیکن تنا تو اس کو دے آوے ہے غیر اختیاری کی آوے عبدالعاد اختیاری کی واداد سری مردان تلا مولا سولہ نہ <سؤال> وہ موتا دیجیگ حتا فاقا یہ دیجیگ ہے یہ سوڑی جی. رہی کتا کتا آوری کن نظیم و جرکان ما یہاں چیزان پکا ہے یہاں دیجر دی جی بد خلق دے دنیا دیجیگ دی دی دی. اللہ پک مونہ غرق شیجید جی مکتا کتا کتا ویترونک آن المحید تانب تکوکی پیغمبر خلق آن المحید دا رحالت تخیز نقرو ویغور آذن دا دیماریدہ فاکزل النساء بیعتا شئید منی جی کے گئی دھی بنا چپا گی دا, یت کی اور یو دا کی راتی رات یت ہونا یو فرق یورنہ چپاگی یعنی اقوام یہ ختم کی دفاع کا شکوہ وہ وہ غوثAppendLine کرے ا تتو ہر نہ کا کی درد کو کرنا تتو ہر نہ کا سبات یہ غوثAppendLine مفات قلنا من حیض امركم الله راضی ہوتا جن اجرنا امركم الله جبے تو امر پڑلے یہ غیون دیتا کہنا علوان و حرام اللہ حکم آتم حکم جانتا حکم جی جانے ہر طرف نہیں طرف نہیں کدی جلو اور کدی جب کے اللہ کام جی دے پسل کا ساتھ ہر سکو گے دادة ما خنا رُسُلًا قُلْ يَا أَهْلِي وَأَطِعُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ يراقبكم أن ناجون سنتقوا طويلًا وقديم لأن نُذِيكُم وقديم من كثير أي أي لا كنُذِيكَ وقديم لأن نُذِيكُم من وقف مکی زان رکھے اور خیر نہ ہوا اور ان پاکوں کا ذکی دے خیر دے اور ظاہر ان جسم پر جس طرح کام کی تو یہ کیری کرے گی تکری علامات بقاء وتقوا اللہ بنو یری گئے عالم کوشے انکم ذات الملاق مقام کی جوئی اللہ ترا جمن کو میری دا دا خدائی دا عاملت یامن کے خسم دی کے قسم کہ اے بھائی ما سای تقارن نور کے بتا تو ولا تجل اللہ مگر ذوال راہ غزر تن یہ معنی کون ہے بار ذ قر ختمو و خدای نندی قال ذو قیلے کہ تصقسم کہ قسمنا ذ قرن کے قر ام ما لی دین خدائی ڈال دو کرے ری دان تر نی کی بن گئی وہ دتو اتفا بن گئی وہی قسم کو مات کا کپارا کاسم مات کا کپارا کا مانا ادارہ قسم خری کافارن اور بن گئی وسدا بن گئی و سہو جو جارے بن گئی بے نلنا سمیون عالیم اللہ اور عید الجہدی ان کو قسم جو قرل لے اس قسم دے دس ملی لا یو الله اللہ بلغو فی ایمانکم ننشی تاثور اللہ فاغلیور دنیایو فرائیو بلغو فغلقائی فی ایمانکم قسمنا جتا یمینی لغو فقہ کیلئی کی یو یمینی لغو یمینی لغو کے دیر تاریخوں نے اکردی بلبرشان غرر تاریخ بل دارے جسا دخلینا قسمو جی باکر یا تا عزد بھی اوشی لکھا کارول <سؤال> از از با جا خرش واللائی قسم علا عزد بھی اوشی لکھا نوکہ عزدیل قلتا یا تا ارادت قسم ملک لکھ لکھ لین اللہ قسمواتا دیتا یمین اللہ ووئی دی کہ مواقظہ دینیویش دی کفار وقتی انم مواقظہ وقر ویش دی کہ اللہ دلاغ بھی اعزاد راتی دیتا یمین اللہ وئی یا یمینی منعاقظہ دی اپدار ہے کہ تا ق اپنے کسم ہو سکا رہے جاؤں کپارا کپارا درو کسم پڑی درو نکڑی کے درویہ ہوئے مدی نے ہوں سو لائی وغیرہ کمو لا نا نتی اللہ نمبر یہ پریشتے پاخل تک اس نے پاخل قسم کسنو میرے اللہ بک میربان یا نتی اور بیعت کی دودو اور کل خزینہ ہے جس بیعت میں نے شاروں مفہومی طرح کو جو انتظار ضرور میاد کو دے کہ وہ غریب بولے خزینہ وصول ضرور میاد کی بل تھاوان نظر ا انتظار فرج ضرور میاد کو گئی اور قدا ضرور میاد تھی وہیں پاوں گی وہیں پاوں کدوبا دے تلو رمیان کیلئے خزت اور اوجوہوکن اخضے خذت وا کبارب اور کئی اخضے خذت وا فان اللہ خبرو رحیم آو این حضمت طلاقہ ودو قد طلاقہ کو شدر تلو رمیان کی اوزی اخضر نخضت وا مخضے طلاقہ کو آو رہے تلو رمیان کی عودی کرنا آو رہے آو اللہ سمیہن عزیل اللہ عنہ کیا عالم پورے اب یہ اولاد سبکھوں والمطلقات یتربثنا دھیان سے کہ ان غلاظہ تقورین دا کے خلاف ہے امام جوید سناد تقورین اگر تو اردو امام ابو حنیفہ تو تو تو طاقوا ہے کہ ہن بیماری ہو سی اور فوجیتہ تو لے شرع پر صدر کلاپ طلاق ورکی تو کیا کی رسول طلاق اور طلاق اور اس کی امام اب انگوئی ذریعہ طلاق اور بیماری ختم تو تلا کر تلا کر دِ ابھی تھی نہیں گڑی ہو رہا تلاک اور بیا تا را علی صحیح ها ہے ظاہر ہے بیا تا را سلام تقویم ऋषि بود امام شافعی کہتے ہیں اگر احیا ذا طلاق ہے وہ وضیت ہو رہا ہے مذاق تو یا ذری بیوی کو سلام تقویم برابر ناراضی بدی وہ جناب امام ابو حنیفی گری والمطلقات طلاق غير رجعي يترقب ما انتظار رفيج عند الذين بقروان ثلاث تقرون ذي شهر لا يحل للهن على الذين يفضلن اياتكم جفتي ما هذا يا القلقل قدر بلا كده ملک تو بتی رہی ماںلہ محنہ اللہ اور طلاق کا بھی بیماری ہو رہا اگر وہ جو بیمار ہے نیا ہو بابا بری اے کون نا کیرا قاضی یوم الند اللہ من الولی کے پاس لا ولی یوم اخرت پر ادھر نہ مت وضعوهن اقاوندہ دےخذ احقر الایت کثرت دیننا واپس کی دو یہ ذالک پادرمودہ کہ انراض کے راضی لیداع اور قاضی طلاق وقت عیدت نہ خاوان مخبی مانا شاید و خضر مخبی مانا ذا وہ دا خاوان کدام خضر جا فضل یا ادب دن روجوع تکی نجائز ذا دا خاوان کی کمتے دیزیاد لائے کے ذکر مخیو بردر کسیلی آو آودی جلی زندگی و خود بنوے خاوان کی نتا خاوان را خضر اپنی شرق قرآن وی اینا راضی اصلاحا قدیو بالحقوق بردر دولی آقا جو اپری اسی شیرات وَبَاؤُلَهُمْ نَغَوَانَ ذِي قُذْلِ مُتَلَقُونَ أَحَقٌّ لَا يَكْبِي بِهِ حَقٌّ مَا هَذَا لَايَقٌّ يَرَى إِنَّهُ وَبَسِيْدُ ذِي قُذْلِ غَوَانَ فِي ذَلِكَ بِدِي مُذَرٌ هَذِهِ إِنَّ رَذَّهَا أَوَلَا غُنَّ ذِي قُذْلِ الَّذِي بِمَثَلِ چڑھن سد ری را سا موڑ دے وہ خواہن مشہر قوامون علم نیسا آئے قوامون علم نیسا آگا مشہر دے اگر طلاق مرمتانی طلاق ودی سونی طلاق ودی سونی طلاق ودی جی میاں سے کتور کرے طلاق ورکو یو نبیان باوی مجھے بلا میان شراب نسو اور پرا جے نبیان والا بل, بل, بل نبیان دا ولی ذاترا تنینیا جی تک ورجو تنینیا کے توذا غاوہ دی ہر ایک دی تراخیل جے ہیں کہ كل گھر کو نو کیا جائیدا لا پرشین دے روجو کا کبھی نو جوگیا دا کوئی درمادی بچی دی دوہیاں تے کتابلا اور کا تا دیو بہت پیمانہ نہ چاہیے دیو میہہ راجنا تراپ ورجو نو دیا دا محلہ دا تراپ کیا دیو بہت پیمانہ یا روجو دے الطلاق مرتان طلاق بني ذري بينما كن رجاءت طلاق و انساكن بندول تجدي قبل نکاح کی ما لوگوں کے طریقے طریقے خطر خطر جب پیسہ گینا تو صدر او تجو انیا ذولی بیا مار لو ور کا مالور کرو تا تجدی جی ولا یحل لكم الان نسافر بر ایک رواندان انتا فجو جوہ و جن ما گما اتی تو نجدہ دوڑ کے دیکھو نقل ماندے نقل سے نو ماندار کوئی دل یعنی پورا بہن سیب تم بن سیب تم تیری رہتا پر پر روپئے آزاد ہے بندگی بندگی نے جی جایا تلا جی سا دا پا دے نا بلا تا دا پی سی درم جھی نا. یَتْرَا قُمْتِ شِعَادَ يَتْرَا او غُرَادَاوَ سَرابِي او دون ترو بیاں یوکا جو دُسری وار کو کدہ یَتْرَا قالو مَخَلَز سَراب زِمہ خَوتَرُ مَخَلَز سَراب ذِکا او قولَ اَذُرُنِہِ تو مَمنزارَ دلہ کو تِئ او سَکَ تَلَا فِرَ جَیُوم کا جوڑ کا بول کا جوڑ کا دِین کا جوڑ مَخَلَز گی <سؤال> <سؤال> دا خبر گیل خاؤ بھول خاؤ نیا جمیا کی نکا گئی نکاؤ کرولا میں گئی ہتا جی مار پو کے اس کے سیلا نظارے تو آگ مسافر تو بہتر پی رکھی بوت کی لانت محالم کنمان گڑھ مانے لانت نکا پب کی جتنا ترقی ستیہ یعنی جمانت نبی علیہ السلامی بیانت نکانی کی جسو پوری چتا جاتا ہے انہوں دخن لیتا چلے نبی علیہ السلامی نبی علیہ السلامی کی سکی کی جڑیا آوی کی ہی اور سر, سر نکان کا اطلاف دا مولیان دی آوزہ کا قائل نکی چلو جی وینس اللہ کا کجی جیم خاونترا کجی جیم خاونترا کجی بکبل دیان اور قائن تلقا حق تقبلت بياض الذل رکھا بلا گناہ علیہ ایمان نیچے دے گناہ کرے تو مگریناں ان یتراجع اج الوجود یبقى ان زنات جو یقین کے این ایمان جو بدر عروج اللہ تعالی کی دلتا یقین کی وہ حق و قدرت قتل کا حضور اللہ دجاج نا پوری کی وہی نو بیان ہے لہذا جو بھی عالم تلادی یہ کا فدرو یورو کا فدر فدر میں وہ معروفیں حق و ورا خیارے آبا داد پوچھے۔ او او سر یہ تو نیا ذاتی معروفیں معروفیں تاجیہ کیش کی جا ہو ورتا۔ ولا تم تکونا امسا تھے داد جی جرا رنگ پار در ذر رسول لتعدد وجیات یوبے جو کوان یہ قدرت نام ور کی ذل ذی شیدا دی جسدہ بکن اللہ ودا ملوہ نا ودا <سید> ولا ولا تمسقونا مسا دیلہ سیدی پر نکا کی زرارت نہ پارے ضرر ہتا دوجیا کے اوکے پندو امیہ بادشاہ جدا کاروں کو فقط زلمہ نہ جوجا کے اوپر ولا تتقذو آیات اللہ منا سے احکام دے حضور بتو تو اور یا نیا نیامتنا اللہ فکر کرتاب آ کتاب کتاب تازی ذرا وَتَقَطَّعَ اللَّمْ غَيْرُ يَرَى كَوَالَمُ كَوَجْهِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ تَعْلِيمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَطَمُ النِّسَاءَ كَالطَّلَاقِ وَكَذَا قُلْتَ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَرَأَيْتَ تَمَنَّتْ تَرِكَتَهُنَّ وَلَا تَحْزُنُهُنَّ أَيَّانَ جَاءْنَاهُنَّ قُلْ يَقَاوِلُ قَدْ پورش میل اپنا اللہ ادا کر مولا پر نقصان اپنا ہوئے نہیں ہوتا فلا تھا ضلع اللہ منا کرنے کے پاللہ ملا کے اللہ تھی وہاں تم لازکم اولا اولین لیمان آرادا ایو جمال رضا والوالدہ تو میان دی آگا تلاکشی یرزینا اولا دہولنا تلاک نیک من پی بور کئی بچی دا اولین کانی لینی برکارا ودا حکم آگا چارا ردے چاہت پورا کئی پی بور کول برا خضا آگا تلاکر کرنا بچی دی رو پی خور کئی کو فری کارے ان شاء الله ستكبر اي في ديوز بتا يا رب حولين كانياني ذكر الله يمن ذاكم ما اجاز الاراده لربي يوركي وعلى الموجود له وعلى الموجود له لطفنا مولود لو سبدي قدا باخيره على الذي مولده له ولده ناتنا باخير وعلى الموجود له دو دو دو جانی جی بڑی منا سے منگل مناسب ہوتا بچی بہت ملا ویسے لا دی تکلیفر پی وی بچا پچیس ماربزاد کی جی پی کے زار راوی نا نا تن گول بنا کرے والل وارثی وارث صدیقی بچی باندھی او میری مس زار کی جاگتے جا رہی والل وارثی وارث صدیقی بچی باندھی مس زار کا مسل دعوت کے وقت اور دعا چاویں القران دے وینا رازا کے را تو رہی دا خطا کا ون پہ سوالم دے کلی کولو دے بچی انترا جن جو دا دا او را خوشالی خوشحال <سؤال> منهم هذا الذي خلقوا وتشاوروا عدمتوري بلاجنا له يمانت गुना पर क्रियावन वो दा करके ऊपर कई ऊपर कमी بالله बच्ची पर रटने के लंबों को बांधो जामा बदलो बाहर निकले نداد ले उस اللہ در کر من اری چیمڑی مینتا باہر بنوڑ کو جی مشری کی وقت روپیے آتی منتخب آتی تو مجھے آتی حیدہ دیاد شروع گورا حیدہ اکا چانے لئے دیکی لاتالیغ رضی کی داد غمکورگی خاوان مرشو دا خدا وقتی خاوان مامی کہ غمکورگی سر گنزی لیکی لاتالیغ رضی کی دیگی شنی بیت سوپا دیگی دریمیہ شکا نو حیدہ قدل کی دریمیہ اور دا تالیغ رضی وہ مواتات غمکورگی داد غمکورگی ترا دا جیتوں گنا پتا روٹی اللہ سورج سلور میں اگے دیلی ہوئی نزا و دیا ہاں تحاون کئی اکثر گڑئی یا سلجانی کی ہوگی اور درود علیہ السلام دیلا کو حبیبا لا نرو میچری رو دی پورا چلی نو اور نو ہاں نغاتری ہوئی ہ سیل رہا منگل جاگی رو نادوار کی اور حالت نئے دی. او سارا نکائے ラジオクルウィジャガスマ કુ તરાશ્ય તમા રા મા સુબા કિરાક ફલંકે ચાજી આ ઓર યગય વિરાક ખદરા ઓર તાઈઝ દી તુગી ગાજ તવ્યુ કિને દા જાઈ થી ઓઝા બો તનોયા કે તો માક્રી હઝુલકા ન મા યા લોઝા કે દગુના રી બાઈ લતિ દન્ન વલા જના લેકમ નિસレ ગુના પતા ગુબી મા પાદે હરરકુલ وذنیدے جو حضور غرام تعاريف رقمات لا خبر الرسول کا اور ان کو میاپٹ کے دھیان یہ پٹا خبر ادا رہا کہ میں عائلت دلی خدی کوئی زیادہ خبر نہیں کر عالم اللہ کو وجب دے ان کہ تم تاسو ستنسورونا ونا یاد کہ تاوزی خود کا ولکن لا دوارد ہونا لو مگر وہ تجھے نی کام پیتا مکو نکاؤ گی روپ نکالا لوگ آرام دی ان اللہ <سؤال> مکو سے ان اللہ تک رہی اللہ بھگ کے میرا باندھے لا جنا رے کم اسے بتا دو چنا ان پر لفظ من تھا کہ طلاقی کئی تاظر بھی جانی ما علم سمسو کہ داغو جمع ندر کری داغو ترا او اتفرزو لہننا امہاں جے مقرد کری آخری پارا فریضتا گلے ہو خواہن جے صدر اطلاق وردو داغو جمع ندر کتلی ندر مثلا جو اوڈن اشیر ہوئی ادیہ جیز لیندر داغو تلاق وردو او مہاں اٹھو نکا کی ندر اطلاق شے موسیقی جل کے خواہن بل آگے تلاک وقت مسنا مک جھیما سر مک لا جنا جا بتاؤ لا کا تلا کہانی منتمست ہونا نہیں مار میں ورکا ہو بپواردار کپوار نے لائک جا کی روپئے کتلی نسل آپ کو نیم, نیم, نیم نی کنه ما هر پاجه تک او مین باقی رہے ور پای الا ان يعفون الا ان يعفون ها کہ ہ کو کہ کہا او یاو الذی کیا سے پیتی اور کا اور ہ دوے حوالہ تا پر طلحہ مجھے معذرت ہوں اگر نہیں خدا میں اطی انذار معافی طلبیں پاتش یاد اگر وہ نوے دخلے 3000 نیکے وہ سارے جو پورا رات ہو اگر 3000 رات کو ورگی گیا اور کہے یا ا구나 پورا کہ قدرت وعلان سے زدہ علامات ثانی صدرے حضرت ان کے داخل کی نہ ہمل کہے نہ پکارتا ہوا یا ا구나 دے جینی سے آؤ یا ا구나 اغنوں حذف شی حدیعہ اکونہ کی نظر حضرت سے ذکر دائیعہ اکونہ کی نون دا علامہ جتانیس او, او, او یعقودہ کم ذکر دخلہ اگنون مدتازیس نو نا اگنون اوپر دخلہ اگنون کی اعلامہ و مدفعات دخلہ دیکھئے گا نا ایلا این یعقودہ کھاکو کی او یعقودہ جی یعقودہ کھاکو کیا کھاکو کیا خورنان بیدی عبتتن نکا لہو بلان کی غدتن ولا دور کر آو بین مانی دی دوئی ولا بین اپن اپن ان ہاں اپنی ہاں پیسوں آلس رو حفاظت ماتی گرمیان دے کی مکین اور فہر نماز نماز درمیانہ دے مکما فہر اور فطیر ما خان نماز درمیان دے مکما جگر اور فطیر ماسن درمیانہ دے مکم در اور فطیر سہارے ہار مون درمیانہ دے اس قرآن کا یہ تاقیب میں خیر رکھنی ہوئی کہ اللہ کا آرمو ورے کوشیدوں کا جقہ زانی سین نہ رکھے سارمو ورے نلالی یا جیسے ہوتوں ہوں اور رجمہ دکھر در نلاشی نا نا آرمان سے بنیے گولارے اب یہ جزمہ مواحد کی قرآن ہوئی ولی نیکم ہم مواحدی اللہ تو ہی چی تو ہی مواہد پی تو نہیں آج خدائی ہونا رو منی خدا کو تیار والی دیکھ مواہد ہندی نئی نو مجھے <خصف> چلو دو دو جیت ہو هو قوم لله خالقي قدره خدا تعالی کی وہ بھی سیدی دی منصب تھا وہ بھی سلطانی دارا بیٹھا تھا نہ کوئی فائت جو لڑار جدا تھے یہ جو دریدا کے اج قاتل ہے اور یہ بڑا راد کی قوم ہے کہتے ہیں کہ وہ وقتی پر جو انہوں نے اگر خامہ کو سنتے ہی یا اس کو زوم مسائل نہ رہا جتھے وہ بول دماغ کے لیے بول ہاں اے کریم یہ تو یہ رمضان بٹور مارے اللہ پا اللہ وہ چپ چپائی تم یہی گئی دشمن نہ یا منزو گئے بس ووری جالن جا منزو سے جو منزو کہی جان بس ووری جالن اور ربانا یاقوتہ میں تسلی مستوا اور تم یہ تری نے کہ پیتا تھا یا استتجراوان اور اجالان یعنی بیادت وقر مانی پر اجالان وقرانے کی جی بیادت روان ہیں وہاں رو غلق ہوئی مبلا اور ربانا پر اذا اپیں تم کرے کہ پہمان سوی دشمنیری پر سب اللہ نوجوان کو ہے اللہ متا ہاون و نہو رومیاں لوگ آپ بھی والذين اقرا وانذرو قومنا جميع شيء منكم او يذرونا زواجين كيدي بياتي ولا وصيه تنا لائق به شخص فرضنا مشيه تنا لائق به شخص لازواجين زبارتي بيانو مدانن بالجي دي الى الخالقك هر يقراجن اذاوا نوكاجي هر دا کی. ان خرجنا فلا جنا فلا اے دا من لکھے ہاتھ لگوا اللہ جام کا اللہ آیاتی جانی دشمن المترا دن پورے مرض رو مرجری اللہ میلہ سوما جوکڑوں مطلب مرن من کرتے بنا, بنا مرگ کی دا, دا مرگنے دشمن کیا لائن جام کئی کپن والی دل یعنی ہو تو ترقی مال تب کا مارو لگوا منظی سوکھتے آگے جنم کی اللہ دیدی دا دی جو کردی متا من ہاجت مقتاج مین یو قرض کی شیور کول محتاج تا اذا من حجدت اليوم الآن نفسي ورقا ولو نفسي ورقا ولو لذلك نسبتي على ذاته نفسي ورقا بندت او بندته شيري مرادتنا بلا معنى هذا الذي او در لقرد ذكره ورقا ولو ورقون كتا يبتل سيدا لذلك سجد قدرت بن امار ورقا تادي خلو بدل دنیا کی بندر کی, آخرت کی, بندر کی بے اللہ کا اخلاص اللہ پتن جاتی ناوے ہو اللہ, تنگول اپراہ اکول کی. دو دلو اللہ کیا ہو جی. اذباب جہاں یو امیر مقورد کول آوے امیسال رہا خلق دے جاہو دفل امیر کے تو آدموں پڑے بنی اسرائیل یہ آیات سہورہ میں صحیح علم ترا سنگورے الالملائے اغدرتا من بنی اسرائیل آدھے بنی اسرائیلنا منباد موسا رسول موسا لے سلامنا من موسانا رسول اس آلو کرد جوئے لنبیین بلکہ رام بڑتا لاغم کے دادو کے ہمبر اے پاک اسور تا کا لینا مولانا ملک علی او بادشاہ مقادیر کی جنگوں کو منفی سبيل <سرق> اللہ لپرد دین دار اللہ غرض جہاد مگر نہانو کہ پاکستان جنوں نہ قائم نہیں سکتا جی یا پاک گوئی دا تمام ان انبیاء کی حضرات کی کہ کم رسلۃکم پیغام جہاد سے نکڑے جان و فضیلت جن دے قوم جات کڑا فضیلت یات ہر پیغمبر مجاہد اور ہر مومن مجاہد تھے ہر مسلمان مظاہد تھے مسلمان کیا بڑا راستہ اور چلو جی برا بادشاہ جدائی اور نبی جدائی پیغام پر ہی وہ نبی یہ پیغام پر کا یہ بہت کا لنا من مجھے پیرامر تو لڑ ہل آتے تم کوان لڑائی ان کو آرے کو مر کے تال تو فرض کی پتا تمہاری اللہ تو قاتم ہو ان کو دے بائے جی ان کو دے حاصل کی ان کو دے باہ کو مل کے تال تم اللہ تب اللہ تو اللہ تو ملکی جانو الگ پڑھے نقال او بنت غتر و مالنا سشیری الله اللہ نقاتل جنگ نکو بھی سبیل اللہ اقارتی زندان با وقت اخرجنا وقیشی من من دیارنا دقل قلو وابنائنا دقل اللہ منون حالکہ من دقل قلونا من بجائے جلو او بسیر اقلو با ہے او اس کو مولی کی قول دے کتر اقلو اس میں من دیارنا وابنائنا ولما قدبان ملکتال قلن اللہ دنسکتوں میں جنگ تولہو شاکرہ برددر اللہ قلیلا منہم ہمیشہ دخلی والاقلیلی آئوئے یا کمی کمی آئوئے کرنہ اللہ قلیلا منہم واللہ لمنز ظالمین وقاللہم بدل سلطنت با. یعنی علینا دیووں نے سنگ باث صحیح کی ہوئی ہے اوانا من اقم الملائکی بالملک فخومات منه دادنا اولا کہ وہ تعالی دے ورکر شیدتا ساثان ثوان من المارد ما انا یکون لو اصل کی ذمہ داری بنی اسرائیل دا پیداوا جس کم نسبہ رہو تو عربے سپکھ گنا سپکھ بیگانہ اوی مزکل اخبار کے ازکی یعقوب علیہ السلام عیسیٰ کے ذوال دی ثاقل السلام جان یعقوب علیہ السلام عیسیٰ کے ذوال دی ثاقل السلام جان کرجے ثاقل السلام دوبارہ شو تکلیفر نو... <coughs> ہر ملکی سڑی جی مس جی آوری کرنا <تصفيق> <تصفيق> <دمشنو> ابراہیم غلام گلام راجن گلام دیمش ہوئی دا درے سلام دا اگر داراوان روشے کی ہوئی دو ناغوی بل, آخ بل, آخ کیوں بل بل اخ نہی برادری کابل کی بندری دے کا میدان دی نو ہندوستان کری آگے گو بل کابل ح نوplate shakayat ke ishaq al salam ishaq al salam aur sawi jisko budha terezo so takbal mana kar raha hai aali dulut al salam dulwa ye ishaq al salam bhi dulwa takbal mana kar laah jaza dilut al salam لیا سلام دا دو داتوانو دے دا آنیزو پا الواقعی میں با اندرائیز زکر نہیں دے بسنگم اممان حکومن کے خودی نیزو یہاں الواقعی زکر آنیزو پاکی انہا سنگم اممان حکومن دی اوہ نحن آقو ملک منو ولم یقدا کاتا من المال خانا ان اللہ اس وقاہو ایغام بارو خلاف راکردیت واضیب وطاہ تو وزادہو بستتن فرعیلن والجسمہ او دلہ اللہ کا حضر بدن اگر علم ورکر دے او اللہو جی میں ملکہو اللہ ورکی سلطنت دو دنیا میں یشاہ آراد جانے کی خوصوصی او اللہو آجونا لیم اللہ برا علم ورلی وقال اللہم نبیوں سنخانو دوی لدہ علام ورسی ممتقہ قانون نیشی توراک زددین ایمان میں توراک جنگ تپاتے شئر اگر سوئر توراک نو وفا آدارے وفا لے کو حکومت کے سکی اطمینان براش آؤ اطمینان تو سکیری فکر خدائی کتاب کی اطمینان دے بدیش کی خلف پڑتی ہو. Yeah. یا سلام کا پارا سنت پکا دیگے پارا سنت پکا دی سلام شیرے راوت کی سلام ری آپ سلام تو سور گو آگے دا دا دا سر و سلام لطقیات غیر محسوم پا محسوم پا محسوم پا دغامر محسوم دے حتظ اللہ کے لئے والی دیا کنے دے, دے, دے لطوبہ کی برکت لئے لطوبہ کی لئے لطوبہ کی لئے لطوبہ کی لئے آوری ہاں سبر روکات میں اور اس کے لئے لطوبہ کی صحیح خبری بی سکینتن نرد بکیتن بکیتن بکیتن ممہ ترکارن موسا و آل و حالون ان مراد لا اللہ افتلا کیا پتاو تو منی بنارین تو یاوبو گورا پیغمبر توہی اشوا کہ تاظ جزای جنگل نلہ رکی بے والی اب پتاو تو مغزی تندرہ ولی نا آغا ولی نبو فنسکائی اس ورہ امتحان دکھرے پاک آوری دا او فنسکائی آنکہ دیرت کیای نتاکہ یو کیوں تناکہ یو بڑا آغلائی آغا اسکائی نشی اللہ ندری اشو ندری اشو کی کرے؟ سن من دا دا سن اور یاد رسنے اپ زیرو سنوں بچیوں کیوں پوچھ رہی انور جب نے یہ کو نزال ڈک کہ چا کیوں پوچھ رہی لاو بضان سندرت سے چپاؤ اچھا چلو کے کہہ دیا اوپر سے ہی نا ویلا سا قتلن یوں منجن جنگ کو بھی اوپر سے اوئے کیم ہے اور ان اللہ قریب بنا علی من شربا چا چا موک میں نو ذو کو لہلے زمین ومن لم يطعمه اجاؤه المسكر داو نو منغى وان انه لا زيديني الا من اقرب ابو الفطم من جاء ذكرك ذكر فقل شوم بيديه و دا بيديه ينتفع به كل شيء فشربوا منه وضا يذكر ابو الا قليلا منهم من كان تقر فاضد فلما جاوزوا قال جنتك نها نتيوت هوت والو اول آغا خلق نیمانی اور نقال او تغجیب او بیدی اس کے لئے لا طاقت اليوم بجالود و جنودی نیسے رہے من لگتا نا طاقت دا قال اللذین یظنون انہم خبر مراحلین تا اللہ پر یہ شیرت واجب اور واجب اور یرتی قال اللذین اوی آغا شرسان یظنون وان امان یقین اللہ <متحدث> <متحدث> آگ خلکل اے ربا با ابرا سو گی ہرنا سوبرن سبر رہ تو چھ بیداری دیا سو موچھ کیا سو باچھ کیا روخرے ایا کی ہتھ چھ اس دنیا او خود کی رسول اللہ علیہ وسلم دے کمرا صحابہ اگیار پک تم چھ کتھو نظر میت صحابہ عیدان حضرت شہید رئیس کو اسو حدا حالت اپ زکی شہید اپ زنگر کی نہ تھنے امت جاتو اور توحید پکیو شوروک اللہ تشکے کافران ہو جدو اللہ سیتے ہونا ساتھ لدخلق پکار دے لدخلق پکار دے وہ امت اور قیدہ اداور پکار دے کہ اللہ مانی یقین ہے دیکھا پا پر ایک کہنا آج اکوارا رہو وقتی تلوش آوری مشرک چلالہ سے گوشی صدای چلوکمہ آوری اپل بیداتی رہو زیفر تشیل حرامی کو جو شکل خوپیر جامکان عقیدت کے نقصان احمان کے نقصان تھے شکس ورکا ملک سلطنت یہاں مکینہ زمان کو دیکھتے ہیں کہ اگر بخوابی مکلی بانگارمانی جمع زمان جاگر اگر قلق ویزیو جیحاد دی اگر زمان جاگر زو کشر بننزو اگر در را روان بڑکام ورکوی چی مانگراغ لوگ اللہ کی آنچی راتنو زمان جاگر بکل نشاعت اگر ناری کی یو خدد اگر اگر اگر نسیمات بدکری بھجی جاتی چلا مکین خدا سے باد ماہدین تو دنیا کی جی کا پارا لقلے لاہدہ نی پیدا کرے لفظ مگ کی بسور کا سوب ہو ٹور کے بشیر کا سوب ہو مگر حج روا رو سورت حجرت جہاد اللہ بیاں جہاد ویو کا آیات تو سورت آیا معلوم کو نا کن تقول <سؤال> کا بران داد بادی میریانت کے بادی ان کو بادم واہ دی نا خدا کا دا دا عبادت خانی بلوانی کے لیکن ب نسوارا کی ماہدی گیدا بھی جابو مقابلہ او, بیعونا او, بیعونا او رسیباد جمعات وليتزي معاملت وليتزي اتا ايمان وليتزي اكروا انت جاء الله وعلي فرواه النبي ونيره للاعلاوي ولولا دقوا الله النازة بابعضهم ببعض لأدتم الثوامع وبيعون وصلوات ومساجب جسبر في حضن الله وليانت رن الله اللہ من یا خدائی خیوا اللہ خدا ولولا لولا دفع الله لنا البلاء لفضلت الارض مفاجئت سباشئ او اشيء كفر بل كفروا ولكن الله فضل على العالمين لكن الله غمن فضل لكم اپلو دل کا آیات الله دا آیات الذين لا يتدعون عليك قطا بالحق جهاد سرگین جی وانك ترى من المنتجين اي پیغمبر تو یہ تل کا رسول دا امبیادی دل کا رسول نہلکوں کی جہاز کرو نہ جہاز کرے آؤ مینا منا کل <سؤال> ملا خبری وی موسا لے علیہ سلا اللہ خبری کو کر جہاز کرم من کل ملا بھائی آگے خبری اور اللہ کری چاہ موسا اللہ وجہ کر اوجت محمد علیہ السلام <سؤال> کہ تول ہمارے پجیات کے اکلے وا دینہ ابن مریم ورکلوم اسا مریم تا البینات دلائے وا یتنا او ام کیوں کرے مجھے بیرو القدس او فرشتو دی گری لامین کرا او فرشتہ کا اللہ وقدر وہ کرے مقتل مقتلا بنو کرے اللذین من بعدین جنگ بنولا من, من کا من قدم بدل اختلاف لارے ایمان جہاد جہاد کو و من کا فرض کو جہاد وَلَو اللہ جن بنوے اللہ جن رو دن کا شروع کی يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْفِقُوا مِمَّا رَزَتْنَاكُمْ مِنْ قَدْ لِأَنْ يَا يَوْنُ اللَّهِ يَعُدْ لِكَ اللَّهُ وَلَا قُلَّكُمْ وَلَا شَفَاعَهَ وَالْكَابِرُونَ هُمَ الْقَالِبُونَ سورة بَقَرَات ورحمة دي سورة أولا من خانا عدوه اللي بجي مسلط ویاس کا نہ منخانہ مسلطر دالترا کے تاریخ یارت نشت کی تیزی مضامینی مکمل کریات نہ رکو جہاد مسلط ہوگا جہاد پارا اول تہذیب القاخلا راگے کے پار مسفاہ بڑے سلبی آیات ہیں یزوز کا تعلق کلی یزجواری ہے کیا یازت المدینۃ المسفاہ اور ضرور کہ ظالم نہ پکاؤ اور آنکھ ختم کرے تصادق نہ کرے گا مان تو فنی طریقہ اور ہر حال میں جماع کی تن کی مصلح رو جی رہا ہو اور سرورن کے ولاکم جنک دل بات وس بلا سنگات مطارج رس منک مل دیکھی لک سنگ کی تو مسل رسال انفاق مسلفا اور تدبیری مان دل تدبیر منزل دل رپارا کام او سرورم حضر شراف جواری وغیرہ منظم کے سلاح لیا ماں مارا کے سلاحم اصلاح الیتامات اشبگم نکاح المشرکات او وم فرید زیون نظام او اتم مقصد الوطح انام اتعظیم للہ اولا سمق الیلہ یولا سمق اتلاف دولا سمق رضاق جانا سمق رضاق عددت متوفاہ سو اولا سمق حکم لسم لغیر و لزم صلاه لغير مخصوص جہان اور قراۃ الصلوۃ اور و لزم وشک للمتوقع اعز و جہان کی وجہ اور لزم و سر و خدیج سجود عام دا طل احکام دبارہ تدبیری منزل سے ساقط ہو سا پای ہر کا جہاد تدبیری منزل تہذیب و راسلا پلس کفاذ کرتی اصلاح اٹھلا اس مجاہد جہاد کا اٹھلا اس جہاد کو ظلم نے سفارے ملک کے نیشتے اس بس گئے جہاد کا تیار شریف پل اگر بچی نہیں تخنی تخنی شو جی زبا جہاد للاشی اور رشوت وادی ہو سکتی ملک کے ضلع دے کلاک میں پسرا جی کو خزان گورن کو جہاد کا وقت دا مسائل جہاد سلورم مسل دِی سبھی انفاق نہ دی جینا دی یا منو دی دی سلورم مضمون د انفاق اللہ کی سب لہٰذی کن جماعت کی انفاق ماد نہیں اگر جماعت ترتی شکوئے جماعت دا پکاری دا ہو با مرکز احمدی ترغیب اور تحزیز مسرد کر گئی مضامی ہار مضمون کی شروع کی اللہ چلا ہوں اللہ اللہ اتاروں گی رض نا کم اسکر کے مطلب دا کے تو خلی شیر تو آگاہر کا رزت آگے تو اس کی واش پوری کی, آو کی جی کی ترغیب سے حالت پرواہ زبرداس ریش ہو رہا دلین وڑائی شریف اللہ پاکوی کم رزق کا تو نوکا کا قرآن کی آیا کہ آگی کی اللہ نمونہ ظاہر و مزمرن اثر اغدایات یعنی قرآن کی آگا آیات تھا کوئی مات آگا آیات قرآن جو کیا غیر کہ اللہ نمونا ظاہران او مزمران اپنے ذکر دیم دعلم کی براغر کی یہ کر رہا ہے جایا فلمان لیوکر وہ رہا ہے جا پریزم منا رہا ہے شوی وہ تنہ کی براغر شاہی مجھے لکھول رہن تو رسول ہے مات اللہ دا غزر کوئی ملکتر ہو رہا ہے آگا کرے رہے بھی میرے یو کتوبی دو قرآن قرآن قرآن قرآن شریع قرآن کے آیات سے پاگی کہ اللہ نمونہ ظاہران و محمران اطل الزکر دی آغا آیات دو سیدہ قرآن اللہ یو الہ و اغا پک لہو من اتو یش بہو کی زمین یادموں کی زمین دادیارتھ مینی احمد آگات اصل یوم پتے کی اللہ ذکر کرتی تھی کے راضی حضرت حضرت قرآن کی قومی و آیات حضرت مر فل علام رجنومی کی کام و آیات جامع آیات ابنی مسعد فل چاکر تری جواب وردتا. بلحادی اوامر نوازی کی جانی حیات نہ آگے جواب ورکو بیا حضرت مرغلام تبھی تبو سو کا جب قرآن کی آیات تو دے ابن محسوس پر ہوئے آیا تو ابن تھے پر ساگر تو ہوئے لا سک نر مسلک نر مسلا حضرت مر پر قرآن تبھی تک تکو گئی آئی آیا پکڑے تھا مسودہ بھولتا ہے مسرت یا ملو کیا آملے کون باقھم با آپ یا ردنا کوم چمتا وہ خاجا گنا جراش را بچی کا نبئی پالے کے لینڈینسل ولا تم نبی دوسری ولا شفا تم نب فلاسول قصوری شفا اللہ ایمان والاؤ کا کتاب ایمان والا کمہ اللہ <سؤال> کی ماتاو سے ذرکلی اگوڑ گئے خرد گئے وہ مقید رابجو در قیامتنا مقید رابجو در مرن من قبل آن یا اتیار وہ خواد آن وزنا جراب شداز و قلامی غن نبیلین دین قرسول اغسزم فیہی باغرولتی ولا خلطن نانی هم شپات ہوا گرو نوالی مت کرد انک پورے کر دے مطلب تو مارنا گم انچ جی. جی. جی. یا واو لگی اللہ, اللہ اللہ نیشے حجت اول کامان دان بلر کام ظالمان یا رونا ظوالم یاد ان لگی پڑھائے لگتے أيها القابلون أم الظالمون دعويد الله لا إله إلا هو الله, الله, الله لا إله نشيح جد روا إلا هو في لدنا أول قابلون أم الظالمون كابران في ظالمان بغير ظالمنا بالحجة كواب بالفسر اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ سے حجت روا دو بند اللہ بند بندگی بدنی کاغ ماہی کا عبادت بدلی، عبادت مالی عبادت سعودی عبادت, اولی، عبادت, اولی، عبادت, اولی، عبادت اولی، دا اللہ عبادت پچوارو ہو عبادت کا آؤ کمال بسنت کرائی ملک آؤ جتنی بھی عبادت ذکر ساتھ میں نے گواہان الگے آگا جگہ جو موجود جو موجود پاڑی آگا میری اثر آن آ گزان آگے موجود اگن یہ سیڑھے آ کرانا والا جا کر مراد کو, سارے کو اللہ پورے پاس صاف مراد کو مو دے موجود دے نی ساپ امراد کوئی دیر دیر والے آگ موجود اور اور ہمراہ ذات حقوان دیو اور القیو ہمیشہ چوند دی دی ہمیشہ دی اور مو ایں کے پانی والے ہر شے القائم اور ہر شے دی اور عالم دی اور لا الدی لایا تو وکل الدی لا مو تو والا لائے لا تو یہ مرگ پہ نا دیو پناہ دی نا لی یہ حدیث کی رادی یہاں جو جوڑ کر جو حدیث دروغ جنگ کرے یہ موسیٰ علیہ السلام دا نے تحقوز ہوگی دا خدای, ہو خدای اپنی علیہ السلام دا خدای پاس موسیٰ علیہ السلام تبی دشیشی یو جو جلیہ سنا یو یولا سنا سے یو بلکی اور پریشو تبیر یا خود دم اپنے لئے موسیٰ علیہ السلام سوہ خود پر شراغی پریشو لپری اپنے جو کی حدیث جو کرے مطلب کو جی ٹوکیو اللہ باق امیشک بندے القیو مو القجاہد مارا گئی, لیتے لیتے آو، مانا گئی، از دائمو، از دائمو، اللہ کل لکھے اللہ گل لکھے اور گریزا کے مارا گئی ادائے موائے اللہ ادائے مکا یہ جی تدیر خلطی ویل خلق وی ہمیشہ تدیر گئی جمع اور حفاظتی گئی الادی الاد نراضی پال رامان سینا پڑھنا درآن کی طریقے لبز راضی پڑھنا ہو گئے پڑھا گے گیارجون پڑھنا بلا لہو لہو سات و حفاظت لگی ماں سمجھ میں فیل گو سات و اللہ کی بتا دے جل جگہ یا بڑا کتری بڑا کترے پڑے بادت آسمان والا نکاس مچا وے نہ ہوماں لہو دفرے تعدیدار منظل سوکھ دے آگ کرے یش بہو چکھلا کی یش بہ چکلا دیا اللہ سگا دل مطلب من ذلی سو پیارے یش بہو چکلا ذہل سگا یعنی من شاہی من ذلی من ایک دے رضعية وعندوك إلا بإذنه يعلموا في, في جنة الله ما حاغثوا بين عيديهم كمقل المخلوقات لدي وما حاغثوا خلفه كرسل المخلوقات لدي كالدنية نواة عبادة الله هو كالدنية عبادة رسول علمي كلين يو الله عبادة لدي جنی اللہ ما ایدین آر وما خلقهم آر ولا ولا کی پیوشی من ری ولاسوش الا بما شاء ولا تو یہ ہاتوراتی کاماشا ولا یہاں تن سکو مغلقاتی حکومت دا اللہ انداز مانا گئی وا ویلے کی پڑا کرے سراہر سلام سے حکومت کرتے اور خدائی کی حکومت برابر دے ڈاک اللہ حکومت نظمت ازمانوں نے باہر دے آو اگر مملکت زمانت زمانت آخر کی زمانت زمانت اور دے مملکت, و و دے مملکت اگر حکومت اور پڑھا کرے مملکت ڈال رات اناؤ ان مملکت پڑھا کرے مملکت ڈاللہ آسمان گنا حکومت دریے نا باہر ہو اوشی آرسی ہو گئی اللہ لگا عبادت اللہ دسمت کی آسمان میں معافی ماں جانے کے بعد اللہ دے نس بندے ہو سنبار ہوا ارو ہوما او اللہ جی نا سب احلاؤ سبحان کرنا دے دے دے خدای دے دے کوئی گم اللہ سومر کے نہات آیا جی تھی لا ایک بے سور بھرا چار بیاں مل مین لئے بجال جتوی سرکش نا بھولا گوپاللہ منی راؤن کاروادت چاہ جیار جیتوا وتعبوتنا ويؤمن بالله ايمان لا وعفة الله فقد استمسك بالعروة الاسطاة قل لا إله لا إله لا غاق إن كانت تتعبوتنا دير إلا الله يؤمن بالله لا إله إلا الله عوغة رميك ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الاسطاة مطلب منگل گوڑا مزبوتی باندھی را کڑ رگلا جگہ مزبو تو لن کے سولہ ہاں آگے بیا چو کی دن سے لنچو لا آگ کڑ بیا چکن سے اللہ دھیرنا کر کے سر کی بیان سیکن سر آگے تھا اولیا بلی او اللہ واللہ دینا اللہ جو سے واللہ واللہ دینا اللہ محاوین اللہ وہی متحدہ دل جمع تک مصیبتوں نی دل تو آلک جنکار ماوی نی شیطان شیتا رہی تو وہ کاگی را شیتان کی ٹول مار پو سب کی داؤ اولیا اولیا اولیا الاؤ شیتان بر اس اگلی علم طرح نہ جا علم طرح تنبوری مرات دینا نمروک کے ابراہیم علیہ السلام اور سبسلے لے علم طرح تنبوری جللدی آغا سلیتا آج جا لجگرہ کئی دے ابراہیم علیہ السلام سے پیرک بھی علم کرا جی برائی انے اللہ دھی نمر النیا آر کڑے اللہ دتا الکو جی آور آگے ور کرے اللہ وے اللہ المول کا اللہ دتا الکا دنیا پیا میات پیاز آگے دور اتم آپیاتم اتیام آیات اور عَلَّمَكَ فَلَا قَالَ رَبَّنَا إِنَّكَ حَبِيبٌ رَّحْمَنًا وَمَلَأَهُ مِنَ الأَمْوَالِ فِي موسى... الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَغْفِرُوا عَنِّي ذَنبِي رَبَّنَا نَظِرْ لَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وَاسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كُلَّهَا وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی دلیہ بندی جورین پھر اون کر فری بھی مارو نہ پھر آیا حیات دنیا بھگوند دنیا کی امریکی ادیمات ربنا اربا ضلع کا ربا چھتا ربنا کابنان والے <سؤال> یا دبائی والے <سؤال> محب کی معلوم وش گدارا گرو بھی نہ یا مل جائے نہ ہو سلام تپوسا ربی, علیہ ربی, ربی صبح رب آگا اپل کئی ربیل پہلا گول کئی اپنے گول کئی اس کا سوئی و بدل آخری دلیل اسی دلیل اس کو چکر تو پگو کبر کاما اڑ کیا بیٹھی جتنے بکرے کی کٹا گٹرا ہراجی مجھ سے مقابلہ کی اللہ نے چپ نہیں بے قبر میں چپشا کا پھر اللہ اللہ یاد اللہ اللہ تو زلی کو برادری کا اللہ زلیل قوت مو گئی اولیاء اولیاء او مر جن او سلام ہو بلارے سنگا کوئی جن اللہ بادم ہو گیا سلام سل کا سل کا مرک جی جوابست او او او سلام کے دے نکوت کی شکنی اللہ مرکز سل کا سل کا کلمکان سوپش ہوئے تھوڑا سو آج میرے مل رہے جائے آپ چڑھنا چڑھ میری آج چڑا چڑھا نہ ہادی ہے جنتا جنتمہ لو میں قدرا کرے وہ لہذا قدرا وہ بھی جائے گا نہ خدا سے بری سے نماز میں آو ایک نہ مشرک بھی غیرت کرے یا تو خدا دللا کہ عمرہ اولیاء کرے ہی نہ خدا روئے گا ہے اور والا دقت نہ اگر ہوئی نو ٹو لے بربندے ہو گیا خدا نہا رولا قرآن در سا دیتے ادے جاغ نہ تپوس کہ جانور ہاڑ رب آلیاں اللہ کا دیکھا ہے کہ جب کو دیکھا ہے مجھے کہ رب کم آلما کے مال خدا ہے کہ وہ کیوں گا ہے اجاز جو ہے جوان کے بابا اور قرآن کے بابا کسان پر قرآن کیا ہے کہ قرآن کیا ہے اور شاکی ورد اگر پر اور اولیاء اگر میں نہیں ہے رب کم آلما رسول اللہ نے سلام ہم روئے کے یہاں بردی اطفال اور پوری طور پر آؤ نبی کے زنام نہ تک پوچھو آؤ یہ تو پوری کی یہ سباب جواب لا کو آیا ذی تن جوڑا والا تقولن للذین یئین ان یفعل ذلك قدا جس امر داونہ و جس بتلا کر کو الا حی انشاء موسادغا ايلو قزيرنا او قاديلو يما فاحت وكان عمي القرنين تمامو دنيا بادشاہ او يخي نے کہ لا يغادوا دي يتقو اولا ها او ذمور يي بار تکو دي چنچا جنہoverline دا سچنچا يہ ہو گیا اور او ما او تبع او دا کی تیجویش و ادا خدا صلاحہ شکاقر کا قادرت ادا صلاحہ دا خوامنہ صلاحہ اوو کما قدرت بکورن قدیم ازی عدای اقلید من رشی ندا صلاحہ اوو اگر اقلت بکورن تا پر یکولت دا, دا لی حرامی او قدرت چلو جی قال خدای بل بیستمیعتا عامل واو زیرا تابستا لکلتی تیری دار ودنی مرزلا فنظر غفرا الى جوانکا خلقاقتا شرابے کا تو ہم وہاں خرابے کا, کا مرضی کی وہی پتی اپنی بدل کی اللہ حفاظت اللہ تعالیٰ لیکن آتا قدرت سے اللہ پورا من آب من اللہ کو سلام ربھی ربا اللہ خدا قَالَ خُدَائِوَا وَاَوَلَمْ تُوْمِنِ اتا ایمان زلے رہو لے زمان کو خدرت مانی یقین نہیں کرے زمان کو خدرت مانی آورے یہ حدیث کے راضی آورے نحن احفو کی شکن من جبراہی لاغی خلقوں جوابوں نے کر دی اصل کی جواب دا ہے آورے کنے لو کانا لے احفو لو کانا لے احفو قدرتم قدرت کی شکل ابراہیم شک نے قدرت معلوم چو ابراہیم سلام تھا اللہ قدر سنا جنوبل گرا دیتے مطلب um>. آ جنور بو آئے مطلب اللہ مین پسر ہونا گوری پسر ہونا گر یا سور آل آو آو سر آوری مطلب دا پسر ہونا دا یو بل یو دیکھا یو دیکھا دیا بل آوری آو منا دم کو یعنی کا کا یہ یعنی بنی رگو اٹو کی رگو کو اٹونی کی محمد ابراہیم ارے سرام دادوں کو جاپی رکھے آواز آگا دینا سی بات بنی ارچتی گے خوکی ارچتی گی اور پلا رکھے لہر معارض خوکر جوزے کی جی، گی جدا جدا کی گیا جوزے کی گی کیونکہ ابراہیم علیہ وسلم جو کو معارض خان جار لکھ پل پل سرور سرور سرور سرور سرور سرور آخر سرولہ ابراہیم قولید اللہ فاتھ نوی اوہ علم قوشا ان اللہ عزیز الحکیم اللہ قالی برکمت والے مصلح پایا انشیو جس اغی پدیش وردا یہ اولیاء اللہ الرحمن اگر ذکر وہ دیدنا دي مقصد تھا خبر اللہ انفاق بھی سبيل اللہ دادری رکوع نشادہ پڑھی در رکوع کی اولی رکوع پہ اللہ درغیب ور کہ انفاق کا افرا سبيل اللہ اور غیری سبيل خارج مقصد دخلی رضا مجیدہ ایو در امان قد کئی جی مقصد دخلی رضا مجیدہ نو پاڑی اولو کوئی کی تمیز بمینزور منفق بی سبیل اللہ آو بخیر سبیل اللہ کی کی کتابورا جی مصل اللہ دینا دا دا جی مصل اللہ دینا سفتحات بکانو بی ان شکورت خرد کئی امالا سبیل اللہ لفارد دینا فی فمحراد اللہ میں آج دینا سبیلی امراض این دے و آخارتالی راؤ دادا تین بہار ہوگی تو ابتیلطانی دا دا دا دانی نہ جی اللہ کا جیڑا میں سیتا بھرتا پتہ لگی لے وہ موبائل خبر اللہ از آفاً کثیرہاً غیر متنائی سے شروع ستن پتنے لیکن سم رسول کی جاندی جاندے وہ پتن پتنے لیکن جاندوں واللہ واجعنہ علی اللہ فراہ علم وعلی الذینہ خلق نسلکونہ جو خرقی اموالا لا یذنیونا اللہ چڑھ جاؤ گئی دکھا رہے من نواز بکریس بادل پر نہیں باطل کا مکی نہیں کت گئی او ازا ضمانا جو دلیل نور نے یہ تیرا توکر بلان کی طرف ہو غتنتے لہ اجرون دون عند ربهم ذن ارتخ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مالی عبادت کیا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور قولوا مروا اور قولوا ما ونا بو, بو و او باخیش پیورنڈرا نیچے دکھا دو بدیر ہوئی جو نشیو نشے دور صحیح دِن کا پکشیوں کا ما دا غره د دینه چې د عبادت تکمیل ورغایي سله پېنه ولا ورجی نرته ولا ورجی مؤاذت باد اګادي حفق خپل د تباریوب دي د دینه کا غره وخت تا بخش دروځي ماکی غجې تشه دما پېرس د غره د دینه چې تا د دې دې چې ورکی یت با وغا الله غنی الله صحیح الله تا قيرا تا څخه نكتب او حاضر من غذر حسابر یا آمنوا لا سدا کا بل دبر شانت لوگ جمالی مصیبت دمال مل نصیبت دمال دا دی خیرات دا دی جڑی نزدی گئی پپی آؤں چلتا سی دے آ کر گٹ کیے نہیںو پانی میں پیے بالکل سپا پٹا دارتی آ کر آؤ اس بات ہوئی کی اللہ گرو نا اللہ یعنی اور کمر دی دنیا چل یہ یہ پوری چیز چھینے لا یا کام ہر یا عشقوں اگر ازم طرف ہونا نہیں جائے کہ یہ مریانا تیرا قسم کی کہ خیر اچھا دے کنا اور ایراث اے استاد ارا ایراث ندی ذاہوبت کے گڑ دے جنوں یادے اوی لوک وائی واللہ ہوں, لا اللہ ان کے پورا ذ پارا د کلکینو ن پارا د ثواب من انغوزین د پولدقم گمازے جننتین پرشان دا باب میرا کو دین کیو جب دگی اصحابہ ورسی کی دوابلن بغبارن وا تکو گلہان راوی مقصد کا کیا ہمیشہ کبران سم نمکی بھی دن دے دن دیر کتا فرقی کن چکب مل منسی جاگے سواب بھی بچی اللہ سے من لیا پڑے دادا او سابول کے برو و نو ضروریۃ الصفا ا یوسری او تذری دی کچھی واری دی او دیسڑی قفا خرا کیزا تمام خدا جوئے بسیتیم کن ہاں دانی سال دا آغا جائرے جاغا پر نون نیامائی ایراکی جا, ایرا کی جا کیامت ہوئی دا دیتیہ بنی بعد با بابا اے اصوار او رسی کی آگیر تاو اے اصوار بعد با ایسی با ای باغا ای بادو کناروں با واخت با رکھتا نقوس و جی واخت رکھتا آغا باب با اوز و جی نحایات پا دیشن لگا جانے ریاکار من دار دنیا کے تراجم کروں جب قیامت بروز نہیں کی رہی قتالے کہو فقین اللہ لكم لا یا ذکشان اللہ سے گندے داو تا قرض لائیں دے انفاق لعظم قام حج تا تو تو کروں وقیر ٹھگرکیں اور اے دنیا دار تی ٹھگرک لوپن یہ غیر سبیل اللہ روا کدی کی تردیب اور انفاق گمارے سہیب تھا الگ مار کا گئے الجی مارو کی آرام مارو کی ترجیح ترجیح اور سے انفاق گمارے سہیب لانا مارنا ہم رجنا لگ جمو گیا تجارت کے شری جاگ کرا کانگی کا کراور کا مل کبھی تبھی بانا سے مان بلا مل کبھی دہمن بلوت کسی تو وَلَا دغمان، اولا دغمان کی کی کے چاول مسلم چاول پاتی تھی نیل مارا چاول میرما دیا جا اغنبر دیشین کی جی مستر کی فراہمی رات یہ undangan خلاصہ کر دیتے ہیں او ماظما جایہ undangan خلاصہ نتاں نتاں دے ری دی دا لازم من بنا منگل پٹی گئے پٹی کی پابستی سا چاول ت اور امین اتے سایے لے شبی سے کتنا ہی عظمان والے سایے جتیا قوم والے سایے اور جماตะ قسمہ و فقاد اسرائیل کو نور دے دے۔ اور جب تو سد رخت اور کہا۔ تو کہ اور یہ ایک سایے میں تو یہ ہمارا شرکت کی ناوری۔ تعالی کرے داچھی دے لا اعظم جو چروا دا رہے داچھی دے سجے کونا پڑی خدائی یوگ بدر مانے جائے ریتان جائی روکم و <متحت> اپن <تصفيق> گئی اللہ دل حکمت ماتا اللہ دن کی خدایات ہو گئی روپو سنگھ مہائی وہی قرآن کی نہیں رہی تو قرآن علم اللہ میں قرآن وقت کا جیرا دھیرے یہ تو قرآن علم کا دراج ہے وہ کہ رنگ کا جیرا کہ رنگ کا جیرا بقد او کیا رنگ کا جیرا اور یہ وجہ ناکہ کا پسیخ ہے جنہاں جاتاں نا بلدیجین دنیا کی مستی ہے اور یہ کہتا ہے کہ در ایک کار سختارہ ہے حالکہ تعالی خود حلم قرآن در کردر ہے حالی مال ورکتے ہیں مال بیئے حضرت یعنی وی رزینا خدمت سلجباری فینا مند خودی پتخزیم مانی راتیو لنا علمون ولی جو حال معلوم مال قلی قرآن حجیث لاکھنا کرو اور مالداروں کی جاہلان کی دولت ورکتے دولت چار بہو کہ کن جگہ خواب آپ کچے من نظر <famille> لگی آگے من نفقت آؤ نظر تم یا پورا کہتا تو آؤ نظر تم من نظری نہ یا پورا کہتا تو حکم ڈالنا اللہ بڑا پورا آؤ نظر تم مین نظریہ اللہ بھی پو اللہ بند رکھے کمال اللہ سے اللہ بھی پڑے ہمارے مین مینسٹاری دکھاتا فرقات مراد سودا کار سرگن کا سکھا سر گھروں جذبہ سرگن جستا نو فلک ہوں و میم سہی آج کن بکی اللہ آج کن تک آپ ناج کی راضی کا علکہ دا دا. آوری. تو مطلب کہ تو جو تو وہ دانشا توازی تو لڑا تو تو یا سبسر بھی بیان کہے اوہ تا توفیق ورکوال فغد اللہ کردے اوہ تیو سایات اوبرہ وما تنفقو من خیر فلی تنفقو وما تنفقو نا اللہ تیغا وجہ وما تنفقو من خیر موفیدے کم دریدے ہیں ان کی آوری دریدے آوری دریدے آور. تنفقون تنفقون زکا دے دے اللفظ تُن کی قون راوڑ داولی زکا باب دین فاقی سبیل اللہ ورود عدیر دریح اللہ تنجی یو آغا سیدہ یو قسم بشارت کے تُکم مال ورکائے وما تنجیتو من خیرین مسرجنا یعنی یعنی پچیس وم سنکیو پور ہمارا لگا وجہ منگ دفارد دلبردا منگائی مسڑپنی دے وہاں تم چینے پہ لے مارک ات نہیں بدل بھائی وما تم چیت کا سمجھ پہ لے گور درپیش بدلہ گور اگری جی تم کین کو مطلب یہ اور و و کہ آن دی اللہ کی جو بدرو میرا گنے ان کی لا دل دمن جاتے کمی جاتے بس بیال تر گئے مال اور مال وار کریں لکھا مسائل تقسیف پڑھے لو پڑھا جد اللہ کے طالبان سبق انستی تجارت آؤ سرو سوال نہ کہ اب کی زم نہ تک غربت لاکو کو کی نیل جی پخرا مال ورک مستان کی طالبان کے بار نہیں جیتے فخر دے جے جن کی بنسی مجاہد دے بچی ہاتھ کی بن دے تجارت نہیں چکولے اخلاور کا فیلور کا تعریف دے بھری کی خبریاں سوال کری ہے تعریف پسرا جملا جیب کے سلورانی لپے ہی نہیں تھے اور جب بار خلق ہے طالبان نشیبی لیے دیر, دیر پیلی لپے ہی لپے اوہ اس کو اللہ پر جسان کرے طالبان جا ہون اقلی جات مانداری اللہ کل خبری پرشانے کی سیماوں سبکی جنیاوں کی سیماوں پالاموں لاغوہا فقر ہم دوری در جا ہم فرم رنگی جروانے ہم دورے اچھا تمین بای را جی چی پکی جنگ زخر سے ب سرو رات سرگن کئی کپٹ کا الذين آقلق ينفلقونا جهد كي أموالهم في المالنا في الليلة دشبيل والنار يعني هر وقت سرًا فتوى علانيةً وطيث غلبي رسالوه يوهي دشبي خير آسكا يوهي دروزير يوهي يو دروزير يوهي دروزير يوهي دروزير يوهي دروزير نفلهم أجرهم طول العجل عند ولا غوب عليهم لبئي رفضوا ولهم يحضنون الشيطان او شیطان میں خیرات مکو جاغے مطالق اللذین یا قلون ریبا لا یقومون الا کما یقوم اللذین تخفضون شیطان گورا یو شیط ریبا یو مانا لو زویدہ جا غمون سے کرو لکس روی روی بری قراضی اور یو ریبا شیطان رعیدہ مدہ یو لکا نسیہ جی بات پر مثلاً من غنمی دا او تزا خطو من او تولا من غنم دلوائی جو جو جو پر او غنم یاد ومن غنم دلوشو آقلی دا زیادتی پر عوض کی یہ تلا خطو من پر عوض کی منو کرا گئی دا خرام دا ربادا بیگی بلیگن دیتا رباوی نو ربا یاد زیادت کے پر عوض کی ایا نسیادا اگر کول ایہا قلوب و معاملہ یعملون اللہی <سؤال> ناکتان جاکلون ہماملگئی ارزباد سب لا یقومون نوپادی دقوی قبول لا یقومون نوپادی دقوی قرب اللہ <سؤال> قیاما قیام لگی تقبط جسانو من المسل گورا دقامت مردی اید قبرون نوپادی دقوی قبول نوپادی دقوی لا سب خود اوزان بدیشم کی رامپوری مگر والمن شیتوانا شیتانس دان یہ سبھی جاتے تو, سب سب تو پہ لیکن ابو گلام کے قلط کر دے کالو موسیقا نو پی مل یقینی بیا نش ری با پہلو ری با ہن دے ری باوری کا رم ری با نیو یہ اللہ کری رہے گا بیا پہ چاندری کی آپ قدائے بائی حرارا کرداری بائی حرارا کرداری دادنگا قدائے دی دا وہ اللہ <سؤال> علیہ دا کرام پور ماہاں مشرکیوں کردو یہ حرام پور یا انہم اللہ علیہ و ملکو حدیث کے راجی حکیمان تا ایمان میرا جی کی مطلب یہ کارو نول کو مطلب آپ یہ دلد جی ارے باپ اللہ ومن عَادَى ذِكْرَ ابُولَائِكَ ذَا بُنَاءُ كِيَا خَايِ بُكْرَ وَمَن عَادَى يَا ذَكِي وَمَن عَادَى تو ذِكْرَ اللہ کو کبھی اللہ مین نے موجر کرا کبار من کر آج مل گئی ندی نامر آلک جیمانے جی مل بک کو میلو سو جہات آمال منوان والے ایمان والے گئے ذ غزروا ما بقي من الربا بریگ دے آغا ماں جدا تے ماں مالی نے رت پادشہ لیے سمجھ گئے تے او کسے تے او آغا اوپر جاتی سی نی آکھیں تے ذر اوپر ہوئی سی راہ سلطان اگل ذر اوپر واقلا او ذر اوپر بریگ نہ ہا خلا اور گانے جی کریے ہم کوتن کی گانی کی يسابو كجدار المزك لهن يا قاول لا كانا برا بر اوپر مس مكا کا دتا خانی تیلا کتاب باقی نافلیت راہ ہوا مطلب دا ماں باقیہ من الربا ان كنتم مؤمنین فتادوا اخوكم منائ بل لم تفعلوا كما نئذو كما نئذو يبقى قاولا باذن جائت مفازا من عالم قوچي يحارب من الله ورسوليه مان دے بنا پیڈی روپئے کی دو روپئے کی دیکھ کی, کی, کی مالا کا اللہ ہر مگر منش اللہ فی الحال اور سو روپئے دے نو سولہ روپئے پیسہ پتہ جائے سو پیغازی چیز آئی خوشی اللہ جینا جداد یہاں جنسم پتی پیدا سدایا جنتی مسمن مقرر لوی کن کے دتا ہو جی بل حاضر انصاف انصاف دان کی نیٹک کیوں ان کی فیسوں کیوں کمیاں جاتی ہے ان کی ولا کا جن کا دن کے دلی بولونا کرے گا تو بلانا سمجھے نا تو خدا جی منشی تو خدا منشی کرے تو دکاندار, دکاندار روپئے رو برابر سے لسمتا زمان تو گاندازا سالبا تاماندر کیتے بلدی کوٹا گا بھی سلان دنی کی آگا جیسے سروں نے ذر جو لیے آگا جیسے ذرنا اپنا زیادی مولی آگا کبھی آگا جیسے خدای کار جیسے لگا دی اسے پی وَلِيَتَّقِ اللَّهَ خدای نجیو یعنی کی رب پہو جیسے منشی حدا بیانا کے اولا یقصد نجی کمئنی در این ایسے جا جیسے پیسو نا حق او او شا نے بیا کوے ہو گواہان اور بیا یوسرے اظہر ہوئی جو ڈرے وقت ہوئی ابال زمین کی خود یواز گواہی دے گی اگسیں اسے کی کہ اگاثر کی لگا تارخ خود سے دے گی یعنی کہ خود گواہیوں کے خیر لے وہ زمین کے خود یواز گواہی دے گی جو ڈرے کوئی وقت کی بڑی وخزی یو ولی زکر انزل اللہ قضائي انت الذي لقدائي انت الذي يي احدهما يود يقظو قضائي يي ظل زول... ظل بمانا ده قضائي ذمراجي ظل بمانا دي يي ذمراجي انت الذي لقدائي يي ي احدهما يود يقظو فقط تذكر ايات بقي احدهما يود يقظو الاكر بتا ذلك يي آیا خطا بل سمتی ولا یا جن کا گوزا گرجی رہے گی گوار دے سو خبر گیا گو گئے گوئی پکائی ولا سو آم آمد ساگی گئے لو پی سوئی یا دل سو کی نی او کبھی یا تو یا دھیرے علاج نی دے گوئے مہمر کی کئی ادار تک لگو پیسوں کی اوکے دے رہا ذالکم <سؤال> دالکل افضل انساقی انزاللہ بہترہ و افو مغیر مضبوط خبر و انشاءات دیلے پاردکوائے و قریبہ اللہ ترساقو جو شک و بیانکہ ہے اللہ داغمہ یزرہ شکل بخامہ ختم اللہ مانگر نکل بنکے انتبولت جارتا شبیلہ معاملہ نجارت حاضر لات پلات حاضر اثن ظاہر ولا مرتا بکت گواروائی تھی نہ پہلوا روکائے اور کم آخری دا اللہ پاک توفیت را کر رہے واللہ بکل اللہ پاک میں گادی بن جیتوں کے بریہ سفر کی تھی سفر کی و ا وشریا تامنی یہ کینڈی کے کرمتی یا نہ کبھی ورا سبری جا کا کہتا نہ اعلی کی علی کون کیوں دینا نہ بیا تکیدی اعلی تصغہ عمرشی دیری جسفہ کا زور پہ مت جسفہ کا زور پوشین چلا رفتی كتبت موت یا وندت یاد یہ دی کی اذان اور رکتے کی ولا رہی یہ تمغنوئی مر ہونا پی پر ہاں ماتا کون کی راجر جسم کی گانا کہنا کوئی دی منا بھی نہرانے کے گانا فرحان یا گانا مقبوضت مرون کے کبک شرط آ شدہ رہ مرونا پی نامی نا جدا باز آن کی لڑائی یو کرتے ان کے رے یو اتن کے رے اور کوڑی او داری یقین دے بڑا کی بہن آدم با کو مپٹھوائی یا مپیڑا اوما یکتو مہا چاہ جشگوائی پٹھڑا یا گریو پا فا انہو آدمون ان خلو جت زرود نانگار دے گرنس پر زرود اوکو زرود طول بطن پاچھا ہے اگر حضرت کرالی قتابہ دازر خوشو نطول بطن پاچھئی اگر زرود پاچھت چھو نطول بطن پاچھت دے اللہ ویل خلق آورے گنا اگر فَإِنَّهُ عَذِمَ قَلْبَهُ قَلْبُهُ قلبه ولو بما تعملون عليم نور ختم ہو قرآن کا قانون یہ کہ کلمہ مضامین بدنی کی نور خدا کے الفاظ راوی ادا کی ہاں آیات راوی کے آغا پیرا ونگے پتے متانے مضمون ہاں شروع کی دی ادوار توحید یا کلوم دے للائے خاص اللہ نے آغی کے پاس مانو مز مو گئی ذات مانو اللہ کی دعوت وہ حضور رب کو قائل ہوں واحد اللہ لا الہ الا هو لا الہ ما فی اللہ یعنی حساب, کی گئے حساب کی برا کی ہر عملے حساب حسابی آوری کنان آوری کنان آوری کنان من ناقشفیل احساب ویقرولی من یشا بقران کی اللہ اشارتی رضا جی ویعذب من یشا بورا قرآن کیا یقرول یعذبو راضی کلا یعذبو مکی او کلا یقرول مکی اتاریق و ساریقاتو فبتو اید یوما اللہ کی یعذبو مکی کرو مکے اس رسالت گز دے جاجی الرسول محمد علیہ السلام دینا کتاب آ من جان باور پاللہ ملائی کدی پڑھنا کتابوں گا بنا دے و شاعتم علیہ محمد علیہ ممكن مدلد الالت وقالوا وقالوا <تصفيق> وقالوا وقالوا وقالوا ويزمين خدا يتاجكم أحكام راضي ويزمين من سبول كله سبقنا ناسا قبل دولك شب أحكام من سبول كله وقالوا ويزمين ممتا نا بکنا ہو گیا اللہ ممتا نکا بکنو کے ممتا یا اللہ جاتے کرے گی ربرے لا نبزن اللہ عا تکلیف نے تکلیف اللہ نبصا لا لاؤ اللہ نبصن تکلیف نر گئی اللہ نفسن ہی نبس اللہ عا منگرانسی گنا شکوے اللہ تکلیف روڑ کے اللہ نفس اس نفس اللہ اس لہا ماں کا سبق والے ہاں مت سبت لہا ماں کا ذبت والے مت سب ما, ما, ما دل کی لہا ماں کا سبق والے ما سبق والے ہاں مکت سبت دل کے پورا لہا ماں کا سبت مجر دیاوڑ گئی مطلب دا دان سی کی ساف اصل کی رد لال نیک کارونا ساف اصل کی بگی شانت یعنی را مناسب نو متا زور باندھی بگیستا شانت را مناسب نو آئے اللہ دے نسل کی ہر نقل ماں کا تو بدلد آگہ مرن گد بتری نس منی بدلد آگہ مر گزی رپنا لاپو آن کم لاب آ جی می نپنا لاب عذاب ہزار یا پاضاب تین گمگا یادو کیرف لاشی ماشا ری بڑ کا منگا پریو آؤ آپ یا منگا ہی منگی سرو سرو بنی تھے جانو پڑی سکے درکاؤ نہا کو اللہ یا اللہ او بیا اننا یا اللہ مولا ممتا آدی تو مولا مولانا مولا بد آپ گرپی اس طرح گمر کے آگا سلوڑ والا مزانی تو عید سال جہاد ان پاس توڑ الت مولانا اللہ مولائے تم مولا فن سرونا خدایا خدمگا امداد کی جہاد فن سرونا خدایا منگلا منگترا امداد کی جہاد المل کاگری قوم کا گر باندھی جمال کو سلام على جي جي گراني دل انت مولانا وان على القوم الكافرين